أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا یادین آمنو یہاں سے وہ غزہ احزاب کا ذکر آ رہا ہے جس کی تفصیل کل میں نے بیان کر دی یا نام اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اس گرو نعمت اللہ علیہ تم یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر اللہ کے انعام کو اپنے اوپر یاد کرو اللہ کے فضل کو اپنے اوپر یاد کرو جا کم جنوب ان جب آئے تمہارے اوپر بہت سے وہ کو کفار عرب کے بہت سے قبیلے مل کر آئے تھے اس لیے اللہ نے کیا فرمایا اس جا جنو دن جب تمہارے اوپر آ گئے بہت سے لشکر فلاں پس بھیجی ہم نے ان پر ایک آن بھی وہ جنوبل لمب اور ایسے لشکر لم تراؤ جنہیں تم نے نہیں دیکھا یعنی فرشتے بھی نصرت کے لیے مسلمانوں کی نصرت کے لیے اللہ نے نازل فرمائے لیکن وہ کسی کو دکھائی نہیں دے رہے تو ان کا ذکر کیا اللہ نے وکان اللہ بیما تامل بصیرہ میں نے بتایا یہ بیما تاملون کا تعلق کس سے ہے بصیرہ سے ہے اور یہ بیما تاملا کو ذرا بصیرہ سے موخر کریں پھر آپ کو ترجمہ واضح سمجھ میں آئے گا کس طرح وکان اللہ بکیرم دما تامل اور اللہ دیکھنے والے ہیں تھے اللہ دیکھ رہے تھے جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ دیکھ رہے تھے جو کچھ تم کر رہے تھے یعنی خندق وغیرہ جو کھود رہے تھے اللہ وہ سب دیکھ رہے تھے ادا کم ان فوقی کم جب وہ آئے تم پر من فوقی تمہارے اوپر سے و مین اصف عالام اور تمہارے نیچے سے مدینے کی مشرقی جانب ذرا بلند تھی اور مغربی جانب ذرا نیچی تھی تو یہ دو جانبیں مراد ہیں اوپر کی جانب سے یعنی جو اوپر کا حصہ تھا مدینے کا اس جانب سے بھی دشمن اور جو نیچے والا حصہ تھا اس طرف سے بھی دشمن آیا ایک طرف سے تو وہ لشکر آئے تھے اکٹھے اور دوسری طرف وہ بنی قرضہ والے تھے جنہوں نے بدحدی کی تھی اور عین جنگ کی حالت میں معاہدہ توڑ دیا تھا کم جب وہ آئے تم پر تمہارے اوپر سے مین کم اور تمہارے نیچے سے اب فارو اور جب ٹیڑی ہو گئی نظریں چیڑھی ہو گئی نگاہیں زاگا کے معنی ہوتے ہیں مائل ہونا ایک طرف کو بھئی ایک طرف کو مائل ہونا تو یعنی دشمن سے یعنی تمام چیزوں سے ہٹ کر نظریں ایک ہی طرف مائل تھیں سب کی یعنی دشمن کی طرف اور چیزوں کی طرف نظر ہی نہیں تھی سب کی نظریں کس طرف مائل تھیں دشمن کی طرف بھئی تو یہ مانا نگاہیں کیا تھیں آنکھیں مائل ہو رہی تھیں دشمن کی طرح یا بعضوں نے کہا زاغت البفار کے نگاہ کا ٹیڑا ہونا یعنی سیدھی خوف اور دہشت کی وجہ سے ایسا وقت تھا کہ نظر کسی چیز پر گویا کے جمتی نہیں تھی نظر کسی چیز پر ہاں تو بس یہ خوف کا بتلانا اور دہشت کی وہ حالت بتلانا مقصد ہے کہ نظر کسی چیز پر جمتی نہیں تھی خوف اور دہشت کی وجہ سے ایک طرف مائل ہو جاتی تھی بھائی نظر تو انسان کیا کرتا ہے سیدھا دیکھتا ہے لیکن خوف کی وجہ سے نگاہ کسی چیز پر جمتی نہیں تھی جو چنانچہ بازوں نے اس کا ترجمہ کیا آنکھ کھلے کی کھلی رہ گئیں بھائی آنکھیں کیا ہوئی خوف اور دہشت کی وہ حالت بیان ہو رہی ہے کہ ان کی نگاہیں کھلے کی کھلی رہ گئیں خوف اور دہشت کی وجہ سے وہ بلاغتل قلوب اور پہنچ گئے دل الخناجر خاناجر جمع ہے حنجراتن کی ہنجراتن اور ہنجراتن کہتے ہیں خلق کا جو سب سے نچلا حصہ ہے بھائی حلق حلق کا, کا سب سے نچلا حصہ یہ جو ہے وہ اسے ہنجاراتن کہتے ہیں اس کی جمع ناجر ہے تو ترجمہ کیا ہوا وہ بلغاتل قلو اور پہنچ گئے تھے دل حلق تک بھائی خوف کی وجہ سے کیا کیفیت تھی کہ دل دل اچھل کر حلق تک پہنچ گئے تھے بازوں نے اس کا اور با محاورہ ترجمہ بڑا پیارا اردو میں کیا کہ کلیجے جے منہ کو آنے لگے تھے کلجے منہ کو آنے لگے تھے وہ خوف کی کیفیت بیان ہو رہی ہے بھائی اندازہ لگائیے بھائی اللہ تعالی خوف ان کے بتل آ رہے ہیں. میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ انسان اپنے منہ سے کہے کہ اتنی خوف کی حالت تھی کہ میرا دل اچھل کر حلق تک آ گیا تھا اور کلیج منہ کو آنے لگا تھا تو بھی شبہ ہوگا اشکال ہوگا شاید یہ کچھ مبالغہ کر رہا ہو اتنا خوف ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن اللہ جو دلوں کی بات بھی جانتے ہیں وہ خالق ارض و سما فرما رہے ہیں اتنی خوف کا عالم تھا کہ ان مومنین کے دل خلق تک پہنچ گئے تھے کلیجے ان کے منہ کو آنے لگے تھے وہ تزنون ابنون اور تم گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں مختلف قسم کے گمان طرح طرح کے گمان وہ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے یعنی <متصف> منافقین جو تھے وہ باتیں کر رہے تھے کہ یہاں ہم قزائے حاجت کے لیے نہیں جا سکتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمیں خیرہ مدائن اور روم کے محلات اور صنع کے محلات وغیرہ ان کی فتح کی ہمیں خوشخبری سنا رہے ہیں یا ہم قضاء حاجت کے لیے نہیں جا سکتے خوف کی یہ حالت ہے اور مختلف گمان کرتے تھے تو لوگ تزنون اب اللہ اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے منافقین تو یہ گمان کر رہے تھے کہ اب کتنے عرب ہمارے اوپر آ گئے اب ہماری جان بچنے کی کوئی صورت نہیں اب ہر حال میں ہماری تباہی ہی تباہی ہے جبکہ مومنین یہ گمان کر رہے تھے کہ یقینا ہمارے ساتھ اللہ کی نصرت ہے اللہ ہماری مدد فرمائیں گے ان کو کبھی ہمارے اوپر غالب نہیں ہونے دیں گے اسی طرح کچھ ضعیف مومنین تھے وہ بھی اسی طرح طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے بعض یہ گمان کرتے تھے کہ شاید اس مرتبہ وہ غالب ہو جائیں اور پھر بعد میں ہمیں اللہ پھر ان پر غالب فرما دیں تو مختلف قسم کے گمان کر رہے تھے سب و تزن بلّہ اور تم لوگ گمان کر رہے تھے اللہ سے اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی جاؤكم من فوقكم جب وہ آئے تمہارے اوپر سے جب وہ آئے تم پر تمہارے اوپر سے من اسفل منكم اور تمہارے نیچے سے اب فارو اور جب نگاہیں ٹیڑی ہو رہی تھیں یا وہ ازاغل اب جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں وہ بلغتل قلوبل خناجیرا اور کلیجے منہ کو آنے لگے بہ ذنون اور تم گمان کرنے لگے اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان گمانون کے آخر میں بھی الف لکھا ہوا ہے بھائی الف لام نہ ہو تو پھر تو تنوین آتی ہے اور الف لکھا جاتا ہے ساتھ بھائی سمجھ میں آیا بھائی جب تنوین نہ ہو تو اس وقت نہ اسم اس وقت حالت نسبی میں اس کے ساتھ الف لکھا جاتا ہے ضرب تو ضرب تو زربن اب ساتھ دیکھو الف لکھا گیا زربن کے لیکن الف لام ہو تو پھر الف نہیں آتا بھائی آخر میں لیکن یہاں پر الف الف لام بھی داخل ہے اور آخر میں الف بھی لکھا گیا ہے وجہ یہ یاد رکھیے یہ قرآن جو ہے اس کا رسم الخط بھی توقیفی ہے بھائی منجان اللہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لکھنے والوں کو بتلاتے تھے کہ اس طرح لکھو اس طرح لکھو تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو عام رسم الخط سے ہٹ کر ہیں بھائی ہاں جیسے آپ دیکھ لیجئے الحمد رب العالمین عالمین میں آئن کے اوپر کھڑی زبر آپ کو ملے گی حالانکہ عام رسم الخط میں الف ہونا چاہیے الگ بھائی الف لام ہونا چاہیے لیکن وہاں الف نہیں لکھا گیا بلکہ عالمین آئین کے اوپر کھڑی زبر لکھی گئی بھائی اسی طرح جگہ جگہ آپ کو ملے گا بھائی کھڑی زبر ہوگی الف کے بجائے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں رسم الخط میں جو قرآن کا اپنا مخصوص انداز ہے عربی عام رسم الخط میں اس طرح نہیں ہوتا انہی میں سے ایک یہ بھی ہے ازون کے آخر میں الف ہے بھائی تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے جو قرآن کے نسخے بنوا کر مختلف شہروں میں بھیجوائے, مختلف شہروں میں بھیجوائے اس کے اندر ازون اسی طرح تھا بھائی اسی طرح لکھوایا انہوں نے اور اسی طرح لکھا تو یہ اسی طرح چلا رہا ہے نالکا اس موقع پر اب تل منہ مبتلا کیے گئے مومن یعنی آزمائش کی گئی مومنین کی حنال کا اس موقع پر اب تلونا آزمائش کی گئی اور ہلائے گئے خوب ہلائے جانا اور خوب ہلائے گئے خوب جھنجھوڑے گئے بھائی اتنی بڑی تکلیف آئی تھی کہ ان کے انسان سوچ نہیں سکتا دشمن سامنے کھڑا ہے اور کئی گنا زیادہ ان کے پاس طاقت ہے لوگ بھی زیادہ اسلحہ بھی زیادہ ہر چیز پوری تیاری کے ساتھ ہیں اور یہاں مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں شدید سردی اور خوف اور تو بڑی ہی تکلیف کا وہ موقع تھا تو اللہ فرما رہے ہیں ہونا لکھب تو منہا اس موقع پر مومنین کو کی آزمائش کی گئی وزل ذیل زلزالن شدیدہ اور ان کو خوب جھنجھوڑا گیا خوب ان کو ہلایا گیا المنافقین فی قلو بھی رسول اللہ عرورہ اور جس وقت یہ کہہ رہے تھے منافقین اور وہ لوگ فی قلو بہم جن کے دلوں میں مرض تھا ما والدن اللہ رسول اللہ عرورہ کہ نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر دھوکا مگر دھوکہ ہی اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم سے صرف دھوکے اور فریب ہی کا وعدہ کیا اور کچھ نہیں کل جو میں نے واقعہ سنایا تھا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جو ہیں میری امت کے ہاتھوں خیرا مدائن روم اور صنحا وغیرہ ان تمام علاقے کیا ہیں ان کو میری امت فتح کرے گی تو یہ منافقین کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے مگر فریب کا ہی دھوکے کا ہی سمجھ میں آئے دھوکے ہی کا وعدہ کیا ہم تو قزائے حاجت کے لیے بھی نہیں جا سکتے اور یہاں خیرا اور مدائن اور روم کے محلہ جو اس زمانے میں سوپر طاقتیں تھیں ان کے فتح کی خوشخبری دی جا رہی ہے اور اس کا وعدہ کیا جا رہا ہے وَإذْ قَالَ اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے ان میں سے گروہ نے یعنی انہی منافقین میں سے اور جن کے دلوں میں مرض تھا و عبقالف تم مین اور جس وقت کہا ان میں سے ایک گروہ نے یا, یا سربا اے یسرب والو یسرپ اور اسی طرح یا یسرب یہ مدینہ منورہ کا پرانا نام تھا لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو پھر وہ مدینت النبی کے نام سے مشہور ہو گیا مدینت النبی نبی کا شہر بھائی نبی کا شہر تو اس وقت یہ مدینت النبی کے نام سے مشہور ہو گیا پرانا نام یسریب تھا بعض کتابوں میں یسرب بھی آتا ہے بھائی تو یہ نام تھا اور لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع فرما دیا کہ اسے آئندہ کوئی یسری بن نہ کہے اسے کوئی بھی یسری بن نہ کہے کیونکہ یسریف کے اندر بھائی یاد رکھیے مانا آتے ہیں ملامت کرنے کے اور کسی کو ہار دلانا بھائی کسی کو ملامت کرنا اور ہار دلانا یہ اس کے معنی آتے ہیں اس لیے پسند نہیں فرمایا تو وہ عید قلف تم من اور جب ایک کہنے لگا ایک گرو ان میں سے یا آہ اے یسرب والو لامکامل تمہارے لیے جگہ نہیں ہے یعنی رہنے کی جگہ نہیں ہے ہا ہونا یہاں پر بھئی لا مقام لکم ہا ہونا تمہارے لیے یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے یعنی تمہیں یہاں نہیں رہنا چاہیے دشمن چڑھ آیا ہے یہاں سے نکل چلو ہمارے ساتھ یہ وہ بعض منافقین کہہ رہے تھے لا مقام القم تمہارے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے یعنی یہ مدینہ اب تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے فرض ہو بس لوٹ یعنی ہماری طرف لوٹاؤ یہاں سے یہاں دشمن چڑھایا ہے یہاں بچنے کی اب کوئی صورت نہیں یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے اب یہاں سے ہماری طرف لوٹاؤ واپس گھروں کی طرف چلتے ہیں یا یہاں سے نکل جاتے ہیں دشمن سے تاکہ جان ہماری بچ جائے تو لام مقام القم لا ہا ہونا تمہارے لیے یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے فرض پس لوٹاؤ ویستا فَرِيقٌ الفریق اور اجازت طلب کر رہا تھا ایک گروہ ان میں سے بعض منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر رہے تھے تو کہتے ہیں فریق اور ایک فریق جو ہے وہ اجازت طلب کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے انتنا عورت ان کے بے شک ہمارے گھر جو ہیں وہ کھلے پڑے ہیں ہمارے گھر کیا اے پیغمبر ہمیں اجازت دیجئے ہم گھروں کی طرف جائیں ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں کوئی حفاظت والا نہیں ہے تو یہ نہ کہیں وہاں پر کوئی چوری وغیرہ کر لے ہمارا مال وغیرہ لے جائے تو ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں. ہمیں اجازت دیجئے گھر جانے کی یقولون وہ کہہ رہے تھے ان بیوتنا عورتن تنا کے بے شک ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں بعضوں نے ترجمہ کیا غیر محفوظ ہیں ایک ہی مراد دیکھی ہے دونوں کی بھائی اور وہ کہہ رہے تھے ان بیوتنا عورتن بے شک ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں وہ ہی بعورتن یہ آگے اللہ فرما رہے ہیں وہ حالیہ ہے وہ حالیہ اس حال میں کہ ماہی اب عورتن وہ گھر غیر محفوظ نہیں تھے حالانکہ وہ گھر غیر محفوظ نہیں تھے یا وہ گھر کھلے پڑے نہیں تھے یاد رکھنا و ماہی اب عورتین یہ کیا ہے اللہ تعالی کا قول ہے اللہ فرما رہے ہیں ان کی بات انتنا عورتوں تک مکمل ہوئی وہ کہہ رہے تھے ان کے بے یقیناً ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں ہی اب عورتن حالانکہ وہ کھلے نہیں پڑے تھے یا ان بیوتنا عورتن اور ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں وما ہی اب عورتن حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے یعنی ان کے اور خاندان والے افراد وہاں موجود تھے یہ تو کہہ رہے تھے ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے ہمیں اجازت دیجیے اللہ کے پیغمبر ہم گھر چلے جائے لیکن دراصل یہ جنگ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے بہانے تراش رہے تھے ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے انہی کے خاندان کے اور لوگ وہاں پر حفاظت کے لیے موجود تھے اللہ ان نافیہ ہے نفی کے لیے آیا ہے نہیں وہ چاہتے تھے اللہ فرارا مگر بھاگنا وہ صرف بھاگنا ہی چاہتے تھے بھائی ان کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے بھاگ جائیں جو اس طرح کے بہانے طرح طرح کے بہانے بنا رہے تھے یہ منافقین بھائی اللہ کے فرما رہے بلاد اگر داخل ہوں ان کے گھروں پر میں علیہم ان پر ہیا ضمیر کس کو راجے ہے بیوت کو راجے ہے دخلت کے اندر فائل کیا ہے ضمیر ہے اور یہ فیل مشغول تو ضمیر جو ہے وہ راجے ہے بوتانہ بوتھ کو بھائی دخلت کی ہیاض ضمیر بیوت کو راجے کریں بھئی اور اگر ان کے گھروں میں کوئی داخل ہو ال ان پر اگر ان کے گھروں میں کوئی داخل ہو ان پر من اختارہ شہر کے اطراف سے اختار اطراف کے معنی میں ہے کناروں سے ولو دخلت عَلَيْهِم من اختاری اور اگر ان کے گھروں میں داخل ہو علیہم ان لوگوں پر من اختارہ اس مدینہ کے کناروں سے تو دخلت کی ضمیر ہم نے راجے کی بیوت کی طرف بھی اگر ان کے گھروں میں کوئی داخل ہو یا یہ ضمیر راجے کریں مدینہ ہی کو بئی کس کو راجے کر لیں مدینہ ولو دخلت علیہم اور اگر مدینہ میں داخل ہو علیہم ان لوگوں پر من اختارا اس مدینہ کے کناروں سے الفتنہ تا پھر ان سے سوال کیا جائے فتنے کا پھر ان لوگوں سے کیا کوئی مدینہ کے کناروں سے کوئی لوگ داخل ہوں اور پھر ان لوگوں سے یہ جو بہانے تراش رہے ہیں اور بھاگنا چاہتے میدان جنگ سے پھر ان سے وہ کیا کریں فتنے کا سوال کریں یعنی ان سے فتنہ مانگیں ل آ تو یہ البتہ وہ دے دیں آتا یوتی کے معنی ہے آتا کرنا دے دینا اور ہا زمین راجے ہے فتنہ کو ل تو یہ کیا کریں فتنہ عطا کر دیں اگر مدینہ میں داخل ہو ان لوگوں پر مدینہ کے کناروں سے کوئی نتا پھر ان لوگوں سے فتنے کا سوال کیا جائے تو یہ کیا کریں فتنہ دے دیں اگر ان سے فتنہ مانگا جائے تو یہ فوراً فتنہ دے دیں یعنی اس کو قبول کر لیں بھائی فوراً فتنے میں شریک ہو جائیں وہ کہیں کہ آؤ مسلمانوں کے ساتھ لڑتے ہیں جنگ کرتے ہیں مدینہ میں فتنہ برپا کرتے ہیں تو یہ فوراً اس کو منظور کر لے اس میں شریک ہو جائیں وما طلب بسو اور نہ ٹھہریں بہا اس فتنے سے اس فتنے سے نہ ٹھہریں یعنی نہ رکیں اللہ یسرا مگر تھوڑا سا یسرا تھوڑا سا تو اللہ فرمارے رہے بھائی اگر یہ لوگ جو ہیں یہ بہانے بنا کر یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں اور اگر کوئی ان کے گھروں مدینے کے اطراف سے داخل ہو ان کے گھروں پر اور پھر ان سے کہے فتنے وغیرہ کی درخواست کرے کہ آؤ کیا کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں فتنہ مدینہ کے اندر برپا کرتے ہیں تو فوراً اس کو یہ منظور کر لیں گے اور پھر تھوڑی دیر بھی نہیں رکیں گے یعنی فوراً ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے تھوڑی دیر رکیں گے بھائی تھوڑی دیر کیا مانا رکیں گے یعنی جتنی دیر میں کہتے ہیں اپنا اسلحہ گھروں سے اٹھا لیں فورن کہیں گے ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے اور فوراً لپک کر جائیں گے اور اپنا اسلحہ نکال کر اس فیتنے میں شریک ہو جائیں یہ ہیں ہی شر پسند لوگ بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو یہ مانا ہے کہ یہ ذرا بھی نہیں رکیں گے یعنی فورن کی بات پر لبیک کہیں گے اور فتنے کے لیے تیار ہو جائیں گے پیغمبر کی بات جب پیغمبر کا حکم آ رہا ہے تو اس سے بہانے بنا کر یہ بھاگنا چاہتے ہیں اور اگر کوئی فتنے والا آ جائیں ان سے فتنے کی درخواست کرے تو فوراً اس کے ساتھ تیار ہو جائیں فتنہ برپا کرنے کے لیے یہ ہیں ہی شرپسند قسم کے, کے لوگ ولاؤ دخلت علیہ اور اگر داخل ہو ان کے گھروں میں ان پر من اس مدینہ کے کناروں سے یعنی کوئی لوگ داخل ہو سم مسو ال الفتنا پھر ان سے سوال کیا جائے فتنے کا لا توہا تو یہ اس کو منظور کر لیں وماں طلب بسو بہا اللہ یسیرا اور نہ ٹھہریں اس سے مگر تھوڑا سہی ولاقد اللہ مِن قَبْلُ لا يُوَلُّونَ ادبار اور تحقیق وہ عہد کر چکے تھے اللہ تعالی سے من قبل اس سے پہلے لا نل ادبارا کہ وہ نہیں پھیریں گے ولہ کیا مان ہے پشت پھیرنا ادبار پشت کو کہتے ہیں بھائی جماں وہ اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے لاول الدبارا کہ وہ پشت نہیں پھیریں گے ترجمہ سمجھ میں آگیا اچھی طرح لا نہیں پھیریں گے البارہ پشتوں کو غزوہ احد کے موقع پر جب اس وقت بھی انہوں نے بے وفائی کی تھی اس وقت پھر بعد میں انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ ہم عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد پھر دوبارہ اس طرح نہیں کریں گے جنگ سے پشت جنگ سے پشت نہیں پھیریں گے لیکن اب پھر وقت آیا تو یہ پھر جان بچانا چاہتے ہیں اور بھاگنا چاہتے ہیں اور تحقیق وہ اس سے پہلے اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ وہ پشت نہیں پھیریں گے وقان عہد اللہ ہی اور اللہ کا آحد جو ہے مشغول وہ پوچھا جائے گا اس کے, بارے میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ان سے جو اللہ سے انہوں نے عہد کیا بھائی کلین فاکل فرارو ان فرار تم مینل موتی اول قتل اے پیغمبرا فرما دیجیے لئی ان فاک مل فرارو کہ ہرگز نفا نہیں دے گا تمہیں بھاگنا ان فرار تم اگر تم بھاگ جاؤ مینل موتی اول قتلی موت سے یا قتل سے اے پیغمبر آپ فرما دیجیے ان سے کہ تمہیں ہرگز بھاگنا نفع نہیں دے گا اگر تم موت یا قتل سے بھاگتے ہو تو اللہ قلیلا اور پھر تم نفع نہیں دیے جاؤ گے مگر تھوڑا سا ہی یعنی تمہیں نفع نہیں دے گا بھاگنا اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگنا چاہتے ہو بھائی ہر شخص کا وقت مقرر ہے مقررہ وقت پر موت آنی ہے تو تم اگر بھاگو بھی اگر موت کا وقت لکھا ہے تو موت تو ہر جگہ آ جائے گی تمہارا یہ بھاگنا اگر تم موت سے بھاگتے ہو تو میں ہرگیز نفع نہیں دے گا اور اگر بالفرض فرض نفع کچھ دے بھی دے تو پھر بھی تھوڑا سا ہی نفع اٹھاؤ گے بھائی اس دنیا کے اندر اور معمولی صحیح نفع پھر موت ہی آنی ہے بالآخر لن لن الاک فار تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گا بھاگنا ان فرار تم الموت او القتل اگر تم بھاگے موت سے یا قتل سے اللہ قَلِيلًا اور پھر تم نفع نہیں دیے جاؤ گے مگر تھوڑا سا ہی کل من یاسیم کم مین اللہ ان ارادم سو ان اور ارادبی کم رحمہ اے پیغمبر فرما دیجئے قل اے پیغمبر فرما دیجیے منزل یا سم کون, کون ہے وہ جو تمہیں بچائے گا مین اللہ اللہ سے ان ارادہ بکم سو اگر اللہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ برائی کا یعنی تکلیف دینے کا اگر اللہ تمہیں تکلیف دینے کا ارادہ کریں تو کون تمہیں بچائے گا اللہ سے او آراد ابھی کم رحم یا, یا اللہ ارادہ کریں تمہارے ساتھ رحمت کا یعنی کون روک سکتا ہے اللہ کی رحمت کو اگر اللہ تمار پر رحمت کا ارادہ کریں تو اللہ اگر شرک تکلیف کا ارادہ تکلیف دینے کا ارادہ کریں تمہیں تو بھی تمہیں کوئی بچانے والا نہیں اور اللہ کسی کے ساتھ اگر خیر کا بھی ارادہ کریں تو اس خیر کو بھی کوئی روکنے والا نہیں ہے اقول پیغمبرہ فرما دیجئے من ذل زیعکم من اللہ کون ہے وہ جو تمہیں بچائے گا امین اللہ اللہ سے ان ارادہ بكم سوء اگر اللہ ارادہ کریں تمہارے ساتھ سوء تک برائی کا اور ارادہ بكم رحمہ یا ارادہ کریں اللہ تمہارے ساتھ رحمت کا ولا یجدون لهم من دون اللہ ولی یوم ولا نصیر اور نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے میندون اللہ اللہ کے علاوہ ولیوں ولا نصیرہ نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار ولاجون اور وہ نہیں پائیں گے لہم اپنے لیے بھائی ولاجون الحم اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے میندون اللہ ولی یوم ولا نصیرا اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار قدیال اللہ المعقین امین کم تحقیق اللہ جانتے ہیں تم میں سے معوقین کو یعنی روکنے والے اوقا کے معنی ہوتے ہیں روکنا یعنی جو تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روکتے ہیں منع کرتے ہیں یعنی وہ منافقین مراد ہیں قد عالم اللہ المعقین امین کم تحقیق اللہ تعالی جانتے ہیں المعوقین منكم جو روکنے والے ہیں تم میں سے ولقا علینا اور وہ جو کہنے والے ہیں لے خوان اپنے بھائیوں سے ہلومین تم ہماری طرف آ جاؤ ہلوم اس میں فیل ہے بمانے آ جاؤ تحقیق اللہ جانتے ہیں وہ جو تم میں سے روکنے والے ہیں ان کو ولقا علینا اور وہ جو کہنے والے ہیں لے خوان اپنے بھائیوں سے بھائیوں سے یعنی اپنے وطنی بھائیوں سے یا اپنے نصبی بھائیوں سے جو اپنے بھائیوں سے کہنے والے ہیں ہالوم ای لینا ہماری طرف آ جاؤ ولایاتون الباس اللہ خلیلا اور وہ نہیں آتے جنگ کے میں مگر تھوڑا سا ہی جنگ میں یہ منافقین کیا ہیں بظاہر مسلمان ہیں لیکن درپر دل کے اندر ان کے کفر ہے تو یہ جنگ کے اندر نہیں آتے اللہ خلیلا مگر تھوڑا سا آتے ہیں دکھاوے کے لیے آتے ہیں کم از کم انہوں نے بظاہر تو کلمہ پڑ رکھا ہے تو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں صرف یہ دکھلانے کے لیے آتے ہیں وہ لڑنا ان کا مقصد نہیں ہوتا ولایا تو نال <الْبَحْت> باس باس کہتے ہیں بھائی شدت کو اور جنگ کو تو جنگ میں بھی چونکہ شدت ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے اس لیے اس کو باس کہا جاتا ہے ولاس اللہ کلیلہ اور نہیں آتے وہ جنگ میں مگر تھوڑا سا ہی یعنی تھوڑی دیر کے لیے ہی اشیح تنیکم اشح جمع ہے شہید کی شہیخ اور شہیخ کہتے ہیں ایسے شخص کو جو مال کے جمع کرنے میں تو بڑا حریص ہو اور اس کے خرچ کرنے میں بڑا ہی بخیل ہو گئی سمجھ میں آئی بات دونوں معنی ادا کر رہا ہے خیرس والا معنی بھی ہے اس میں بخل والا معنی بھی ہے جو مال کے جمع کرنے میں بڑا ہی حریص ہو اور اس کے خرچ کرنے میں بڑا ہی بخیل ہو اشف علیکم بخیل ہیں وہ تم پر اللہ خلیلہ اش حسن یہ حال ہے بھائی لا اتون کی وزمیر سے وہ نہیں آتے جنگ میں مگر تھوڑا سا ہی اس حال میں کہ اشف حسن وہ بخیل ہیں تم لوگوں پر اے مومنو وہ تم لوگوں پر کیا ہیں بخیل ہیں یعنی تم پر مال کے خرچ کرنے میں یا تمہاری مدد کرنے میں وہ بڑے بخیل ہیں کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح کچھ بھی نہ کرنا پڑے اشن علیکم بخیل ہیں تمہارے اوپر فائزہ جا الخوف پس جس وقت خوف آ جائے یعنی خوف پیش آ جائے فائزہ جا الخوف جس وقت کوئی خوف پیش آ جائے ری تو اے پیغمبر آپ ان کو دیکھیں گے یونظرون علئی کا کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اے پیغمبر آپ انہیں کس حال میں دیکھیں گے <سلام> کیا آپ ان کو دیکھیں گے ینظرون علئی کا کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں تدور آ دارا یا دور کے معنی ہوتے ہیں گھومنا چکر کھانا تدور آ ان کی آخ گی ہیں یعنی چکرائی جاتی ہیں تدور آ ان کی آنکھیں چکرائی جاتی ہیں کل ابھی یوگ شاہ الی جیسے کہ وہ شخص یوگ شاہ کے جس پر بے ہوشی تاری ہو مین الموتی موت کی وجہ سے اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر یہ منافقین تم لوگوں پر بخل کرتے ہیں تمہاری پر آپ لوگوں پر مال خرچ کرنے میں بھی اور آپ لوگوں کی مدد کرنے میں بھی اور جس وقت کوئی خوف پیش آ جائے تو آپ, وہ آپ کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور ان کی آنکھیں خوف کی وجہ سے چکرائی جاتی ہیں اس, اس شخص کی طرح جس پر موت کی رشی تاریخ ہو رہی ہو جیسے اس کی آنکھیں ہوتی ہیں اسی طرح ان کی آنکھیں آپ کو دکھائی دیں گی چکرائی ہوئی کچھ جسے سلجھائی نہ دے رہا ہو گئی کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو یہ تدور حال ہے کی ین ضمیر سے بھائی جمع مذکر غائب کی جو زمیر ہے بس جس وقت کوئی خوف آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف دیکھنے لگتے ہیں تدور اس حال میں کہ ان کی آنکھیں چکرائی جاتی ہیں کَلَّذِي <اللذی> يُغْشَ <یغشا> عَلَيْهِ <علیہ> من الْمَوْتِ اس شخص کی طرح جس پر موت کی غشی تاری ہو گئی جس پر <اللذی> <اللذی> پر جس وقت کوئی خوف آئے تو اے پیغمبر آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کی طرح دیکھنے لگتے ہیں اس طور پر کہ ان کی آنکھیں چکرائی جاتی ہیں جیسے کہ وہ شخص ہو کہ غشی تاری ہو اس پر موت سے فَإِذَا جَعَ الْقَوْفُ جِس وقت کوئی خوف پیش آجائے رَأَيْتَهُمْ يَن آپ دیکھتے ہیں آپ دیکھیں گے ان کو کہ وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف چکرائی جاتی ہیں ان کی آنکھیں کل شال ہی منل موتی جیسے کہ وہ شخص جس پر غشی تاری ہو موت سے فاطل خوف جس وقت چلا جائے خوف سلقو کمبی السنت حداد کے معنی ہاتے ہیں تکلیف دینا بھائی تکلیف دینا اسی طرح تانا دینا بھائی تانا دینے میں بھی دوسرے کو کیا کی جاتی ہے تکلیف دی جاتی ہے فلاقو تم تو تمہیں تکلیف دیتے ہیں تیز کے جمع ہے حدید کی حدید کہتے ہیں عربی میں سیف ان حدید تیز دھار والی تلوار جو ہو اسے کیا کہتے ہیں سیف ان حدید تیز کاٹنے والی تیز دھار والی تو یہاں پر بھی ان کو اسی طرح ان کی زبانیں بھی ان تلواروں کی طرح جو ہے مسلمانوں کو کیا کرتی ہیں تکلیف دیتی ہیں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں تانے دیتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ لڑائی میں ہر جگہ ہر چیز کے اندر مال غنیمت کے وقت خوب بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں اور تانے دیتے ہیں دوسروں کو بھئی فَإِذَا زَحَبَ الْخَوْفُ جب جس وقت خوف چلا جاتا ہے سَلَقُوْكُمْ بِالْسِنَةٍ حِدَادٍ تو تکلیف دیتے ہیں تمہیں تیز زبانوں کے ساتھ یا یہ ترجمہ یوں کر لیں سَلَقُوْكُمْ بِالْسِنَةٍ حِدَادٍ تانے دینے لگتے ہیں تم لوگوں کو تیز زبانوں کے ساتھ اشحةً علی الخیری اس حال میں کہ یہ کہ حریص ہیں اس حال میں کہ خریف ہیں علال خیری خیر پر میں نے بتایا تھا اشرج اس کے اندر بخل والا معنی بھی ہے اور لالچی, لالچی کا معنی بھی اس میں آیا تو اشن خیری خریف ہیں خیر پر یعنی اس میں خیر کے معاملے میں بڑے لالچی ہیں یعنی خیر مال غنیمت وغیرہ مال وغیرہ آئے تو اس میں بڑے حریف حیرت کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ مل جائے اش حسن عال الخری حریف ہیں خیر پر الا اکلم یو امین یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے یعنی صرف ظاہری زبان سے انہوں نے کلمہ پڑھ رکھا ہے در حقیقت یہ ایمان نہیں لائے دل سے مینو یہ لوگ ایمان نہیں لائے با اللہ, اللہ نے اکارت کر دیے بےکار کر دیے ان کے اعمال اللہ نے ان کے سارے اعمال بےکار کر دیے بھائی بیکار کر دیے کیونکہ نیک عمل ایمان کے ساتھ ہو تو نفع دے گا بھائی ایمان کے بغیر صرف نیک عمل ہو تو وہ اللہ کے عذاب کو نہیں ٹالے گا سرجما سمجھ میں آیا بھائی اس کی مثال یوں سمجھ لیں جیسے نیک عمل کی مثال یوں سمجھیں جیسے صفر ہوتا ہے صفر حساب میں صفر جتنے بھی آپ لکھ دیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہاں ان کے ساتھ جب ایک آ جائے یعنی ایمان آ جائے تو پھر اس کی صفر بڑھتے چلے جائیں گے تو وہ اس کی عادت بھی بڑھتا چلا جائے گا سو ہوگا ایک صفر اور ڈال دیں گے وہ ایک ساتھ ہے تو وہی ہزار بن جائے گا ایک صفر اور ڈال دیں گے تو وہ دس ہزار بن جائے گا ایک صفر اور ڈالیں گے تو وہ لاکھ بن جائے گا تو ایک جب ساتھ ہوگا یعنی ایمان ساتھ ہوگا تو پھر انے کاموں کا بھی فائدہ ہوگا آخرت کے اندر وکان کا اللہ سیرہ اور یہ بات اللہ پر آسان ہے یعنی یہ اعمال کو بیکار کر دینا ان کو ضائع ردی کر دینا یہ اللہ پر آسان ہے اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے اللہ یہ تینوں میں بس موقع محل کے مطابق آپ مناسب جو ترجمہ ہو جیسے کان اللہ علیمہ اللہ جاننے والے ہیں یہ کانا دائمہ ہے یہ ماضی کا معنی نہیں یہ معنی نہیں کریں گے اللہ جاننے والا تھا بلکہ اللہ جاننے والا ہے بھائی تو یہ کانا دائما ہے اور اسی طرح یہاں پر بھی موقع کے مطابق بھائی آپ اپنی زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں سمجھ میں آئی بات تو اس طرح ترجمہ کریں کہ دوسرے کو سمجھ میں آئی بات تو اور ویسے بھی ماضی بمانے مزارے کے اور مزارے بمانے ماضی کے استعمال ہوتے رہتے ہیں بھائی اور نقطہ میں نے بتلایا تھا کہ بعض اوقات ایک بات مستقبل کی ہوتی ہے قرآن اسے ماضی کے ساتھ تعبیر کرتا ہے کیونکہ اس کا وقوع اور یقینی ہے اس میں کس جیسے ماضی جو گزری ہوئی بات ہے وہ پکی اور یقینی ہوتی ہے اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہوتا تو اسی طرح ان باتوں کا چونکہ وقوع اور یقینی ہوتا ہے تو القرآن اسے کس انداز میں تعبیر کر دیتا ہے ماضی کے سیغے کے ساتھ تعبیر کرتا ہے بھائی وقاند علی کا سیرا اور یہ اللہ پر آسان ہے یعنی یہ اعمال کو بیکار کر دینا یہ اللہ پر آسان آسان ہے یخ سبون الحزاب علم یہ گمان کر رہے ہیں کہ گروہ جو ہیں وہ ابھی تک نہیں گئے یہ منافقین کیا سمجھتے ہیں بھائی اللہ کی مدد آگئی وہ آندھی آئی اور فرشتوں کے لشکر اترے آندھی کی وجہ سے ان کا سارا سامان الٹ پلٹ گیا آگ بجھ گئی برتن الٹ گئے خیمے اکھڑ گئے جانور بدک گئے کوئی صورت اب انہیں کھانا پکانے اور کھانے کی کوئی صورت نہیں آرام کی کوئی صورت نہیں شدید سردی اور ریت اور سنگریزے اڑ اڑ کر لگ رہے ہیں اور پھر فرشتوں کے جو لشکر ہیں وہ کبھی ایک طرف سے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے کبھی دوسری طرف سے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے تو اتنے خوف زدہ وہ ہو گئے اور پھر اتنے گھبرا گئے کہ فوراً وہاں سے خیمے وغیرہ سامان اٹھائے اور راتوں رات نکل گئے صبح تک میدان صاف ہو چکا تھا وہ چلے گئے اور یہ منافقین کہتے ہیں یہ یہ گمان کرتے ہیں الحزاب کس کے بارے میں گروہوں کے بارے میں یہ وہ جو گروہ آئے تھے ان کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں لم یہ وہ گئے نہیں بھائی ان کا خیال ہے یہ شاید کوئی جنگی چال انہوں نے کی ہے یہاں سے اٹھ کر تھوڑا پیچھے گئے ہیں اور پھر کسی وقت حملہ وغیرہ کریں گے تو ان کے ابھی تک یقین ہی نہیں آرہا خوف کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوگی ہے کہ دشمن جا چکا ہے لیکن انہیں نہیں یقین آرہا کہ دشمن جا چکا ہے یحسبون الاحزاب لم يذهبو یہ گمان کرتے ہیں گروہوں کے بارے میں کہ وہ نہیں گئے وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ اور اگر وہ گروہ آ جائیں بالفرض فرض کر لیں۔ اگر وہ گروہ آ جائیں یودو تو یہ پسند کریں ود ود کے مانے محبت کرنا پسند کرنا اگر بالفل وہ گروہ آ جائیں یودو تو یہ لوگ پسند کریں یہ منافقین لو انہم بادونا کہ کاش یہ جنگل میں رہنے والے ہوتے بادیا جنگل کو کہتے ہیں البادی یہ جنگل میں جو رہنے والا ہو بھائی البادی کی جمع آئی بادونا اور اگر بالفرض وہ گروہ آ جائیں یا ودو یہ پسند کریں لو ان بادونا کاش کی یہ جنگل میں رہنے والے ہوتے فی الابی دیہاتیوں میں آراب کسی کہتے ہیں دیہاتیوں کو کہ کاش یہ جنگل میں رہنے والے ہوتے فی البی دیہاتیوں میں عن پوچھا کرتے تمہاری خبریں پوچھا کرتے تمہاری خبریں یعنی یہ فرض لشکر آ جائیں وہ گروہ آ جائیں تو یہ پسند کریں کہ کاش ہم یہاں مدینہ میں نہ رہتے جنگلوں میں کہیں دیہاتیوں کے پاس ہم رہتے دیہاتوں میں اور پھر گزرنے والوں سے خبریں پوچھا کرتے کہ انہوں نے حملہ کیا تھا کیا بنا اس حملے کا کیا کیا, کیا انہوں نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا کہ کی نہیں کیا تو اس طرح کے مدینہ سے یعنی باہر رہتے بس خبریں پوچھا کرتے خود ان پر یہ تکلیف نہ آئی ہوتی ترجمہ سمجھ میں آ گیا وہ تل احزاب اور اگر آ جائیں وہ گروہ بالفرض دو تو یہ پسند کریں لو ان نہ کہ کاش یہ جو ہے جنگلوں میں رہنے والے ہوتے فی الآرابی دیہاتیوں میں یس الم با پوچھا کرتے تمہاری خبروں کے بارے میں یعنی گزرنے والوں سے کیا کرتے خبریں پوچھا کرتے اور خود محفوظ جگہ پر دور ہوتے و لو کانو فی اور اگر ہو تم ولفر تمہارے درمیان ہوتے ما قاتلو تو لڑائی نہ کرتے الا کلی مگر تھوڑی سی ہی اللہ فرما رہے بال اگر وہ لشکر آ جائیں وہ گروہ آ جائیں تو ان کی تمنا یہی ہے کہ کاش ہم یہاں نہ ہوتے جنگلوں میں رہتے اور اگر تمہارے بیچ بھی ہوتے یعنی وہ لشکر آ گئے اور وہ تمہارے بیچ ہوتے تو بھی یہ زیادہ لڑائی نہ کرتے بس تھوڑی سی لڑائی کرتے اور اور وہ تھوڑی لڑائی بھی صرف دکھاوے کے لیے ہوتی کیونکہ بظاہر تو انہوں نے کلمہ پڑ رکھا ہے وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ فی کم اور اگر ہوتے تمہارے بیچ تو ما کا تو لڑائی نہ کرتے اللہ کلیلہ مگر تھوڑی سی ہی لقد كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اُسْوَةٌ وت تحقیق تمہارے لیے ہے فی رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوہ حسن عمدہ نمونہ اسوا کہتے ہیں وہ چیز جس کی پیروی کی جائے جو پیروی جس کی پیروی کی جائے جو پیروی کے لائق ہو گئی رس وط انحسن تحقیق ہے تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عمدہ نمونہ یعنی ان کی ذات میں مومنو تمہارے لیے ایک عمدہ نمونہ ہے ان کی پیروی کرو ہر چیز میں لقد کا نقم في رسول اللہ عثوت الحاثنا تحقیق ہے تمہارے لیے مومن وفی رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اس وت الحاسنا ایک عمدہ نمونہ لیمن کان یارج اللہ ولیومل آخرہ وضا کر اللہ کا تیرہ اس شخص کے لیے یارج اللہ ولیومل آخرہ جو امید کرتا ہے اللہ کی اور قیامت کے دن کی جو امید کرتا ہے کہ اللہ کی اور قیامت کے دن کی یعنی ان کے ثواب کی امید کرتا ہے وضاکار اللہ کا اور یاد کرتا ہے اللہ کو کثرت سے تو رجا یرجو کے کیا معنی میں نے کیے امید کرنا کے ہیں اس کے معنی امید کرتا ہے اور اس صورت میں پھر ثواب مضاف محضوخ نکال لیں گے اللہ کی اور قیامت کے دن کی امید کرتا ہے یعنی ان کے ثواب کی امید کرتا ہے سمجھ میں آیا کیونکہ قیامت کے دن اس وہ تو یقینی ہے بھائی اور امید تو اس چیز کی ہوتی ہے جس میں شک ہو بھائی تو لہٰذا یہاں ثواب مزاح معذوف نکال لیں کہ ثواب کی امید ہے یہ نیک عمل کرتے ہیں تو یقین امید ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا دیں گے ثواب دیں گے ہمارے عمل ضائع نہیں فرمائیں گے اور رجا کے ایک اور معنی بھی میں نے آپ کو بتلائے تھے بھائی ڈرنے کے خوف کرنے کے تو اگر وہ معنی یہاں کر لیں تو پھر اور زیادہ بہترین ترجمہ ہو جائے گا پھر مذاق نکالنے کی ضرورت بھی نہیں لمن کا نرج اللہ وومرہ اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے اللہ سے اور قیامت کے دن سے وضا کر اللہ اور ذکر کرتا ہے اللہ کا بہت زیادہ ما رأ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ اور جس وقت دیکھا مومنوں نے گروہوں کو یعنی جب لشکر آ گئے تھے تو اس وقت قَالُوا تو انہوں نے کہا ہادن اللہ اور یہ وہ ہے جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے وہ صدا اللہ ورسول اور سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے وما اور نہیں بڑھایا, انہیں نہیں بڑھایا انہیں یعنی زادہ کے اندر ہوا ضمیر ہے اور وہ راجے ہے کس کی طرف یہ جو انہوں نے مشاہدہ کیا کس کا لشکروں کے آنے کا مشاہدہ کیا بھائی تو اس مشاہدے نے نہیں بڑھایا مومنین کو اللہ ایمان و تسلیما مگر بیار ایمان کے اور بیت فرما برداری کے ان کا ایمان اور بھی بڑھ گیا مومنین کا اور ان کی فرما برداری اور بھی بڑھ گئی بھائی المنون الحزاب اور جب دیکھا مومن نے گروہوں کو کالو تو کہا انہوں نے ہاد یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے وسدا اللہ رسول اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا و ماں اللہ و تسلیما اور نہیں بڑھایا اس مشاہدے نے ان کو مگر بعت بار ایمان اور تسلیم کے یعنی اس مشاہدے نے تو اس گروہوں کے دیکھنے نے تو ان کے صرف ایمان اور فرما برداری ہی کو بڑھایا بھائی تو اس مشاہدے نے ان کے ایمان اور فرما برداری کو اور بڑھا دیا یہ لشکروں کے دیکھنے نے ان کے جو اصل مومنین ہیں جو حقیقت واقعی ایمان لانے والے ہیں اور سچے ہیں تو یہ لشکروں کے آنے سے اور ان لشکروں کے دیکھنے سے ان کے ایمان اور فرما برداری اور بڑھ گئی اور وہ کہنے لگے کہ یہ ہے وہ جس کا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے وعدہ فرمایا تھا اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا یہ ہے تو یہ آیت میں کیا آیا بھائی یہ ہے وہ جس کا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے وعدہ فرمایا تھا وعدہ فرمایا تھا یہ سورہ بقرہ نکالیں بھائی سورہ بقرہ کا یہ چھبیسواں رکو نکالیں بھائی آیت نمبر دو سو چودہ جی نکال لیا بھائی آیت نمبر دو سو چودہ تو یہ جو آیا بھائی کہ وَلَمَّا الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ اور جب مومنین نے گروہوں کو دیکھا قالو تو کہنے لگے ہاضا ما الله رسول یہ وہ ہے جس کا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے وعدہ فرمایا تھا اس میں مفسرین حضرات لکھتے ہیں اشارہ ہے اس سورہ باقرہ کے رکو نمبر 26 میں جو آیت ہے آیت نمبر ام سو چودہ فل الجنہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے بھائی یہ جو ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا تھا مومنین کہنے لگے یہ ہم سے اللہ نے سچ فرمایا تھا اس آیت کی طرف اشارہ ہے یہ جو ہم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا اللہ نے اور اس کے رسول نے کیا وعدہ دیکھیے بھائی ام حصیب تم انتد فول کیا تم لوگوں کا یہ گمان ہے اے مومنوں کیا تمہارا؟ یہ گمان ہے انتدا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے ولما اور ابھی تک نہیں آیا تم پر مسل الدین قبل کم مسل کہتے ہیں حال اور وصف کو بھائی نہیں آئے تم پر حالات ان لوگوں کے خلو من قبل جو تم سے پہلے گزر چکے یعنی اے کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تم پر نہیں آئے حالات ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزر چکے مست کو ال تنگی نے و را اور تکلیف نے یعنی ان پر تنگی اور تکلیفیں آئی وہ زلزلو اور وہ ہلا گئے رسول یہاں تک کہ کہنے لگے رسول ودین آمن ماہو اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ متا نصر اللہ کب اللہ کی مدد آئے گی متا نصر اللہ کب ہوگی اللہ کی مدد اللہ ان نسر اللہ قریب آگاہ رہو یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے تو مفسرین کیا لکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے اس آیت کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ نے پہلے ہی سے بتلا دیا کہ اے مومنوں تم یہ نہ سمجھنا کہ تم جنت ایمان لے آئے اب جنت میں آرام سے چلے جاؤ گے بلکہ جیسے حالات پہلے لوگوں پر آئے تھے ان پر سختیاں تکلیفیں اور مصائب آئے تھے اسی طرح تم لوگوں پر بھی ایسی تکالیف آئیں گی اور پھر ان تکالیف کے اندر جو ثابت قدم رہے گا وہ کیا ہوگا جنت میں جنت میں اللہ اسے داخل فرمائیں گے تو اس آیت کی طرف اشارہ ہے بھئی ما وعدن کے ذریعے اس آیت کی طرف اشارہ ہے بھئی اور بعضوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو پہلے ہی سے بتلا دیا تھا کہ نو دس راتوں کے بعد جو ہیں وہ لشکر تم پر چڑھ آئیں گے تو وہ پہلے سے خبر دی دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں جیسے اللہ اور اس کے رسول نے پہلے خبر دی تھی واقعی اسی طرح ہوا نویں یا دسویں رات کے بعد وہ کفار کے لشکر پہنچ گئے بھائی جی مانا سمجھ میں آ آیت کا بھائی وَلَمَّا رَعَ المؤمنون الْأَحْزَابَ اور جب دیکھا مومنوں نے گروہوں کو قالو تو کہا انہوں نے حازا ما وعدن اللہ ورسوله یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ سچ فرمایا اللہ نے اور اس کے رسول نے وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا اِمَانًا وَتَسْلِيمًا اور نہیں بڑھایا اس دیکھنے نے ان کو مگر ایمان اور فرما برداری کے اعتبار سے یعنی ان کا ایمان اور فرما برداری اور بڑھ گئی آد اللہ علیہ مومین میں سے بعض وہ لوگ ہیں سدق انہوں نے سچ کر دکھایا ماں اس چیز کو آحد اللہ علیہ جس کا عہد کیا تھا انہوں نے اللہ سے جس چیز پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا بہ پس ان میں سے بات جو ہیں وہ ہیں قزہ پورا کر دیا انہوں نے نہ بہ اپنی منت کو اپنی نظر اور منت جو تھی اس کو پورا کر دیا بھائی منت جانتے ہو یا نہیں بھائی کوئی منت مان لے کسی کام کی کہ میں اس طرح کروں گا ضرور اگر تو فمین ہوم من قزا نہ بہو بس ان میں سے باز وہ ہیں قزا نہ بہو جو پوری کر چکے اپنی منت ومین ہوم مہین تذر اور ان میں سے باز وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں وہ ماں بد دلو تبدیلا اور انہوں نے ذرا بھی نہیں بدلا انہوں نے ذرا بھی تبدیلے نہیں کی بھائی اس پر پورا پورا عمل کیا بھائی روایات میں آتا ہے حضرت انس ابن نظر رضی اللہ تعالی عنہ یہ چچا تھے حضرت ان ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. تو بتیجے کا نام انس ابن مالک اور چچا کا نام انس ابن نظر زوب کے ساتھ ہے بھائی نظر تو حضرت ان ابن نظر رضی اللہ تعالی ہو یہ کسی وجہ سے غزوہ بدر کے اندر شریک نہ ہو سکے جس کا ان کو بے انتہا افسوس اور غم تھا اور انہوں نے اللہ سے منت مانی کہ اے اللہ میں یہ پہلی لڑائی تھی مسلمانوں کی کفار کے ساتھ میں اسے محروم رہ گیا اے اللہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں اگر آئندہ کبھی اس طرح کا موقع پیش آیا کفار سے ہماری لڑائی ہوئی تو پھر اس وقت پیغمبر علیہ السلام کی مدد میں اور دشمنوں سے لڑائی کے اندر اپنی پوری کوشش خرچ کر دوں گا بعد میں ایک سال دو کے بعد غزوہ احد جب پیش آیا اور غزوہ احد کے اندر مشقین آئے ان کے ساتھ لڑائی ہوئی اور اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ بھی پھیلائی انہوں نے تو اور اس میں مسلمانوں کو تکلیف بھی بہت زیادہ ہوئی بہت, بہت مسلمان شہید ہوئے تو اس جنگ کے اندر پھر جب یہ جنگ آئی تو حضرت نظر حضرت انس ابن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں میدان جنگ کے اندر حضرت سعد ابن معاذ جو سردار ہیں قبیلہ اوس کے بھائی جن کا ذکر آپ نے کل پڑا کہ جو زخمی ہو گئے تھے بھائی زخمی ہو گئے تھے تو حضرت سعید ابن فرماتے ہیں کہ جنگ کے اندر میری ملاقات ہوئی نظر ابن حارث سے میں نے پوچھا کدھر کو جا رہے کہنے لگے کہ واللہ مجھے اوہد پہاڑ کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور پھر یہ افواہ بھی سنی انہوں نے سعد ابن معاذ نے کسی نے بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں تو فرمانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد اس زندگی میں کیا مزا رہ گیا یہ فرمایا اور دشمن کی طرف چلے اور دشمن پر ٹوٹ پڑے بھائی کہتے ہیں اتنی شجاعت سے لڑے اتنی شجاعت سے لڑے کہ اس فرماتے ہیں کہ انہوں نے وہ کچھ کر دکھایا جو مجھ سے نہ ہو سکا اور لڑتے لڑتے پھر یہ شہید ہو گئے شہادت کے بعد کہتے ہیں جب ان کی جسم جس میں مبارک ملا تو کہتے ہیں ان کے جسم پر تلوار تیر اور نیزوں وغیرہ کے اسی سے زیادہ زخم تھے بھائی اسی سے زیادہ زخم معمولی زخم نہیں تھے مولانا حتا کے کہ کہتے ہیں کوئی پہچان ہی نہیں رہا تھا یہ کون ہے چہرے دشمن نے ان, کی ان کا مسلہ کر دیا تھا مسلح کہتے ہیں شکل وغیرہ بگاڑ دینا آنکھیں ناک کان ہونٹ وغیرہ کاٹ دینا پہچان ہی نہیں جا رہے تھے کہ یہ ہیں کون ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کی پوروں سے پہچانا کہ یہ میرے بھائی ہیں انص نے نظر بھائی تو صحابہ عجیب لوگ تھے نئی زمین نے اس سے پہلے ایسے لوگ دیکھے اور نہ قیامت تک دیکھ سکے گی یہ وہ خاص لوگ تھے جنہیں اللہ نے ازل میں چن رکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے تو انگلیوں کی پوروں سے پہچانا کہ یہ بھائی ہیں میرے تو یہ مراد ہیں بھئی مومنین میں سے بعض وہ لوگ ہیں صدق ما عہد اللہ علیہی کہ انہوں نے سچا کر دکھایا وہ جو انہوں نے اللہ سے عہد کر رکھا تھا عہد کو اللہ کیا فرما رہے ہیں انہوں نے پورا کر دیا اسی طرح حضرت مصر ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کہتے ہیں شہید ہو گئے انہوں نے بھی اپنا عہد کو پورا کر دکھایا اور اس حال میں کہتے ہیں ان کو جب دفنانے دفنا رہے تھے تو اتنا کپڑا بھی نہیں مل رہا تھا کہ جس سے ان کو پورے بدن کو ڈھانپ لیا جائے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ ایک ہی کپڑا ہے اور اس سے اگر ہم ان کے سر کو ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھلے رہ جاتے ہیں اور پاؤں کو ڈھانپتے ہیں تو سر کھلا رہ جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں پر وہ گھاس وغیرہ مخصوص تھی وہ اس کے ان کے پاؤں پر ڈال دو تو اللہ فرما رہے ہیں وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ مومنین میں سے بعضے لوگ وہ ہیں صدقو کہ انہوں نے سچ کر دکھایا ما اس چیز کو عَاهَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ جس پر اللہ سے انہوں نے عہد کیا تھا فمنهم من بہو بس ان میں سے بعض وہ ہیں جو پورا کر چکے اپنی منت کو ومین من ہوں يَنْتَظِرُ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں یعنی شہادت وغیرہ کا انتظار کر رہے ہیں ان میں سے بعض جو باز ہیں یعنی ابھی تک اپنی منت پر اسی طرح قائم ہے اور شہادت یا موت کا انتظار کر رہے ہیں وما بدلو تبدیلا اور انہوں نے ذرا سا بھی نہیں بدلا بئی اپنی عہد جو کیا تھا اس میں ذرا بھر بھی تبدیلی نہیں کی کہ بعد میں اس شہد سے پیچھے ہٹ گئے ہوں اسی پر قائم ہے پوری طرح تو قضا نہ کا کیا مانا ہوا منت پوری کرنا نحب منت کو کہتے ہیں اسی طرح نحب جو ہے اس کے معنی موت کے بھی آتے ہیں بھائی فمین ہومن قزا نح بہ میں سے بعض وہ ہیں قضا نحبہو جو پوری کر چکے اپنی موت یعنی جن پر موت آ چکی یعنی جنہوں نے شہادت کو پا لیا ہے جنہوں نے تو ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے موت کو پا لیا ہے ومین ہومین تذیر اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو شہادت کا انتظار کر رہے ہیں بھائی ابھی موت نہیں آئی وہ موت کا انتظار کر رہے ہیں ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی تو اس سے مراد حضرت ابن نظر رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح حضرت مصرف ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ جیسے مومنین مراد ہیں جنہوں نے اپنے عہد کو پورا کیا اور اللہ کی رسول کی رسول اور دین نصرت نے اپنی جانیں دے دیں گئی اور اسی طرح حضط حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئی وہ بھی شہید ہوئے اس دن اور اسی طرح حضرت تلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو وہ بھی اس میں داخل ہیں حضرت عبید اللہ حضرت رضی اللہ عنہ نے غزہ احد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی کفار نے حضور وسلم پر حملہ کیا حضور پہاڑ پر تشریف لے گئے کفار وہاں پہنچے اور حملہ کیا تیر وغیرہ اور پتھر وغیرہ برسائے انہوں نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو بچانے والوں میں سے تھے یہ اپنے ہاتھ پر پتھروں اور تیروں کو روک رہے تھے بھائی یہاں تک کہ ان کا ہاتھ اتنا زخمی ہو گیا کہ پھر شل ہو گیا بھائی سمجھ میں آیا بھائی وہ تیر وغیرہ ہاتھ سے روکتے تھے تو ہاتھ اتنا زخمی ہو گیا کہ پھر شل ہو گیا کہ ہلانے کے قابل ہی نہ رہا وہ بھی اس میں داخل وہ بھی مراد ہیں چنانچہ روایات میں آتا ہے بھائی خود حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آیا تو صحابہ نے دیہاتی سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو یہ من قضا نہ یہ کون مراد ہیں اس سے کہ جنہوں نے اپنی منت کو پورا کر لیا ہے جنہوں نے اپنی موت کو پا لیا ہے کون مراد ہے صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوالات کی اجازت نہیں تھی اور کچھ ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک قدرتی رعب اللہ تعالیٰ نے عظیم رعب عطا فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کی وجہ سے بھی وہ نے ہمت نہیں ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھنے کی بہت ہی کوئی ضروری ہوتی تو ہمت کر لیتے ورنہ ہمت نہیں ہوتی تھی تو اب یہ بات ان کے دل میں تھی کہ قضا نحبہو سے کون مراد ہیں بس صحابہ نے تو ایک دیہاتی آیا تو اس سے کوئی اس طرح دیہاتی آ جاتا تو اس کو کہتے بھائی پوچھو ذرا وہ تو نیا آدمی ہوتا تو وہ پھر پوچھ لیتا بات کو کہ علیہ وسلم سے پوچھو من قضا نحبہو سے کون لوگ مراد ہیں تو وہ دیہاتی نے حضو صاحب پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے حضرت تلحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد میں مسجد کے دروازے میں آیا مسجد کے دروازے سے ظاہر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی بھئی وہ کون تھا جو من قضا نحبہو کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور پھر کہتے ہیں میری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور کہا یہ ہے ان میں سے جس نے کیا کیا ہے اپنی مننت کو پورا کر لیا ہے میری طرف سے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا میں نے بتایا جن کا ایک ہاتھ بھی غزوہ احد میں شل ہو گیا تھا۔ اسی طرح اور روایات بھی آتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے جو شخص کی خواہش شخص کی خواہش ہو کہ وہ کسی ایسے شخص کو زمین پر چلتا پھرتا دیکھے جو اپنی منت پوری کر چکا ہے تو وہ طلحہ کو دیکھ لے یوں کہو جو زندہ شہید کو دیکھنا چاہتا ہے جو جنت کا حقدار بن چکا ہے تو وہ اس طلحہ کو دیکھ لے تو اس آیت سے کون کون مراد ہوئے حضرت انس ابن نظر رضی اللہ تعالیٰ ہو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ ہو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور حضرت الحائب ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ جیسے صحابہ مراد ہیں اس سے جی تو یہ تو یہ دیکھیے بھائی مینالمؤمنین الرجال صدقوا مؤمنین میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں صدقوا ما عاهد الله علیہ کیوں انہوں نے سچ کر دکھایا وہ جو عہد کیا تھا انہوں نے اللہ سے جس پر فمین ہومن خزانہ بہو پس ان میں سے بعضوں ہیں جو اپنی منت پوری کر چکے ہیں یا فمین مَنْ خزانہ بہو باز ان میں سے ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی موت کو پا لیا ہے یعنی شہادت کو پا لیا ہے امین ہومین تذر اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں وَمَا بدلو تبدیلا اور انہوں نے ذرہ بھر بھی تبدیلی نہیں کی یعنی جو عہد کیا تھا اس میں ذرہ بھر بھی تبدیلی نہیں کیم تاکہ بدلا دے اللہ تعالی سچوں کو بت ان کے سچ کی وجہ سے منافقین انشام ارعذاب منافقین کو انشاء اگر چاہے او یتوب علیہم یا انہیں توبہ کی توفیق دے دے یتوب علیہم ان پر رجوع کر لے مراد کیا ہے ان کے یعنی ان کی تو انہیں توبہ کی توفیق دے دے لیجزی اللہ الصادقین بصدقهم تاکہ بدلہ دے دے اللہ سچوں کو بصدقهم ان کے سچ کی وجہ سے و يعذب المنافقين اور عذاب دے منافقین کو انشاء اگر چاہے او يتوب عليهم یا انه ان پر رجوع کرے یعنی انہیں انہ کیا ترجمہ کیا میں نے توبہ کیا انہیں توبہ کی توفیق دے دے ان الله كان غفور الرحیم یقینا اللہ بڑے مغفرت کرنے والے بڑے بہت رحم کرنے والے ہیں و رد اللہ الزین کا فروح بی اور اللہ نے لوٹا دیا الزین کا فرو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا بیم ان کے غصے کے ساتھ بڑے وہ لشکر حملہ آور ہوئے تھے بڑے غصے میں آئے تھے کہ ہم مسلمانوں کو نصف و نابود کر دیں گے لیکن اللہ نے ان کو اسی طرح غصے میں بھرا ہوا ہی واپس بھاگنے پر مجبور کر دیا ورد اللہ دین کا اور لوٹا دیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا بھی ان کے غضب کے ساتھ یعنی ان کے غضب کے ساتھ ہی لوٹا دیا غضب میں بھرے ہوئے ہی انہیں واپس لوٹا دیا لم یا نالو خیر نہیں پائی انہوں نے کوئی خیر کوئی بھلائی انہوں نے نہیں پائی نالا یا نالو کے مان ہے لینا خیر لم یا نالو لو خیر انہوں نے کوئی بھلائی نہیں پائی یعنی نہ تو انہیں فتح حاصل ہوئی نہ کچھ مال ہاتھ آیا کوئی خیر نہیں پائی لم یا نالو لو خیر انہوں نے کوئی خیر نہیں پائی وکاف اللہ المین القی اور اللہ کافی ہو گئے مومنین کے لیے لڑائی سے اللہ اللہ کافی ہو گئے مومنین کے لیے القطالہ لڑائی سے یعنی لڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی اللہ نے لڑائی کے بغیر ہی کیا کر دی اللہ ہی کافی ہو گئے مومنین کے لیے اور دشمن کو واپس جانے پر مجبور فرما دیا وکاف اللہ المومنین القیطال اور اللہ کافی ہو گئے مومنین کے لیے لڑائی سے وکان اللہ قبی عزیزہ۔ اور اللہ تعالی بڑی قوت والے زبردست ہیں وانزل الذين ظاهرهم من اهل الكتاب من صياصهم وقد ففي قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا یہ بھائی اب وہ بن قریظہ کی بات آ گئی وہ جو مدینہ منورہ کے اندر یہودی رہتے تھے اور جنہوں نے پھر عین جنگ کے اندر غداری کی اور مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ توڑ ڈالا اور پھر مسلمانوں کا خوف کئی گنا بڑھ گیا کہ باہر تو تھا ہی دشمن اب گھر کے اندر بھی دشمن موجود ہے اور وہ کسی وقت بھی حملہ آور ہو سکتا ہے اور مسلمان تو مدینے سے باہر خندق کھودی ہوئی تھی باہر نکلے ہوئے تھے اور وہیں دن رات پڑے ہیں اور تکلیف کے عالم میں اور گھر کافی فاصلے پر شہر کے اندر تو ادھر بھی دشمن بن گئے اب ان کا الگ خوف ہو گیا کہ کہیں پیچھے ہم بچوں اور عورتوں کو چھوڑ کر آئے ہیں کہیں وہ ان پر حملہ نہ کر دیں بلکہ میں نے بتلایا ایک مرتبہ ان کا حملہ کرنے کا ارادہ بھی بنا لیکن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی اور آپ نے سینکڑوں مسلمانوں کو مدینہ کی حفاظت کے لیے بھیجا بھائی عورتوں اور بچوں کی اور گھروں کی حفاظت کریں تو یہ بنو قرضہ اور جنہوں نے عین انتہائی نازک موقع پر آ کر بدہدی کی تھی اور بدترین بد اہدی کی تھی تو چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہو کر واپس تشریف لائے دشمن جا چکا ہے صحابہ نے اپنے, اپنے گھروں کو آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر تشریف لائے آپ نے اپنا اسلحہ وغیرہ اتارا ہر زینب بنت جہش جو ہیں آپ کا سر مبارک دھونے لگیں ایک طرف کا سر دھو دیا تھا دوسری طرف کا بھی دھونے لگی ہیں تو اسی دوران اچانک کہتے ہیں باہر سے سلام کی آواز آئی کسی نے اونچی آواز سے سلام کیا وہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سلام کی آواز سنی ایک دم اچھل پڑے اور بڑی تیز, تیز رفتاری سے فوراً دروازے سے باہر نکلے بعض روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر آتا ہے کہ ان کے گھر میں تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید وہ بھی وہیں پر ہوں یا حضرت زینب بنت جہش ان کے گھر آ گئی ہوں حضرت عائشہ کے گھر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی سے نکلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دروازے کی سے دیکھا مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ گھر کے دروازے مسجد نبوی میں ہی کھلتا تھا تو دیکھا کہ جہاں پر وہ جنازے وغیرہ رکھے جاتے تھے وہاں پر ایک شخص کھڑا ہے اونچے قد والا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو یہ حر علیہ السلام تھے حجبری علیہ السلام حجیبری علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ نے اسلحہ اتار دیا وسلم نے جواب میں فرمایا ہاں اسلحہ تو میں نے اتار دیا فرمانے لگے اللہ آپ کو معاف فرمائے ہم نے تو فرشتوں نے تو جب سے اسلحہ پہنا ہے اس جنگ کے موقع پر ابھی تک اسلحہ ہم نے نہیں اتارا اور ہم دشمن کو بڑی دور تک بھگا کر آئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کو بھگاتے رہے روپ ڈالتے رہے ڈراتے رہے مقام پر پہنچا کر اب ہم واپس آئے ہیں اور ابھی تک کسی نے فرشتوں میں سے کسی نے اسلحہ نہیں اتارا اور اللہ تعالی کا حکم ہے فوراً بنو کے پاس پہنچو ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس جلدی سے گھر تشریف لائے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ شخص کون تھا فرمانے لگے کیا تم نے دیکھا انہیں میں نے کہا ہاں فرمانے لگے کس سے ان کی شکل مل رہی تھی میں نے کہا دہیا کل بھی سے ان کی شکل مل رہی تھی دہیا کل بھی رضی اللہ تعالی عنہ بھائی صحابہ کے اندر ایک صحابی اور بے انتہا حسین و جمیل تھے اتنے حسین و جمیل تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ میری امت کے یوسف ہیں بھائی اور اتنا حسن و جمال اللہ نے ان کو دیا تھا کہ وہ اپنا چہرہ ڈھانپ کر چلا کرتے تھے کہ کسی کو کسی کو حسن کی وجہ سے کچھ ہو نہ جائے یا کسی کی نظر وغیرہ نہ لگ جائے بھائی اتنا حسن تھا اللہ نے ان کو دیا تھا اور کہتے ہیں اتنا لمبا اونچا خاد اور حسن و جمال اتنا لمبا تھا کہتے ہیں گھوڑے پر بیٹھتے تھے دونوں قدم زمین پر لگتے تھے ان کے بعد کہتے ہیں اور جبریل امین جب بھی آیا کرتے تھے تو عموما حضرت کل بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے بھائی عموماً تو حضور نے پوچھا حضرت عائشہ سے کہ کس کی صورت میں تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد کیا دہیا کل بھی دہیا بھی معلوم ہوئے مجھے حضور نے فرمایا وہ جبریل تھے اور کہہ رہے تھے کہ بنو قرضہ کی طرف چلو جبریل امین جو ہیں یہ فرما کر چل پڑے کہتے ہیں یہ فرما کر چل پڑے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بعد میں اس روایت جب کرتے تو فرماتے ابھی تک جبریل امین اور فرشتوں کے چلنے سے اور وہاں گلیوں میں سے گزرتے ہوئے جو گرد و غبار اڑ رہا تھا وہ ابھی تک میری نگاہوں میں ہے بھائی فرشتے جا رہے تھے گرد و غبار اڑاتے ہوئے حضرت جبریل امین جیسے میں نے بتایا حضرت دہیا قلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں تھے اور خچر پر سفید رنگ کے خچر پر سوار تھے پھر حضو وسلم نے فوراً پیغام دینے والا ایک منادی بھیجوا دیا کہ صحابہ میں اعلان کروا دو کہ جو شخص سننے والا ہے اور فرما برداری کرنے والا ہے وہ فورن گھروں سے نکلیں اور بنو قرضہ کے پاس پہنچے اور اثر کی نماز وہی جا کر پڑھیں اثر کی نماز اس سے پہلے نہ پڑھیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیرا وغیرہ پہنی خود پہنا سر پر لوہے کا اور نیزے وغیرہ اور جو ڈھال وغیرہ ہے وہ چیزیں سب اٹھائیں اور گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑے صحابہ میں اعلان کروا دیا گیا بھائی صحابہ اتنی شدید جنگ کے بعد کئی دن پہلے سے خندق خود رہے ہیں تکلیف کے اندر پھر دشمن نے بیس پچیس پچیس دن اس کے لگ بھگ جو ہے دشمن اور شدید تکلیف اب گھر پہنچے ہی ہیں ابھی چند منٹ ہی ہوئے ہیں ابھی پہنچے ہیں لیکن ادھر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملتا ہے پھر سارے نکل کھڑے ہوئے بھائی اور حضور کا پیغام یہ ملا تھا کہ عصر بنو قرضہ ہی میں پڑھنی ہے اس سے پہلے نہیں پڑھنی تو وہ چل پڑے یہاں یہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ راستے میں عصر کا وقت آ گیا وہ مدینے کے قریب ہوگا لیکن کچھ فاصلہ ہوگا تھوڑا سا تو عصر کا وقت آ گیا تو بعض صحابہ نے کہا عصر کا وقت ہو گیا عصر کی نماز پڑھ لیں دوسروں نے کہا نہیں بھائی کیا تم نے پیغمبر کا حکم نہیں سنا کہ بنو قرضہ سے پہلے عصر کا کی نماز نہیں پڑھنی انہوں نے کہا پیغمبر علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ فوراً نکلو فوراً نکلو یعنی ذرہ برابر بھی تاخیر نہ کرو فوراً چلو وہاں تو یہ مقصد تھا چنانچہ بعض نے وہیں پھر عصر کی نماز راستے میں پڑھ لی اور بعضوں نے کہا نہیں پیغمبر کا حکم تھا وہاں جا کر پڑھنی ہے چنانچہ وہ پھر مغرب کے بعد جا کر وہاں پہنچے تو پھر اس وقت انہوں نے اثر کی بعد میں قضا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کو بھی اس بات کی جب اطلاع ہوئی تو آپ نے کسی کے رد نہیں فرمایا جنہوں نے راستے میں پڑھ لی تھی ان پر بھی رد نہیں فرمایا اور جنہوں نے وہاں پر جا کر پڑھی تھی ان پر بھی رد نہیں فرمایا بھائی معلوم ہوا مجتحد سے اجتحاد میں غلطی ہو بھی جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے بھائی یہ اشتہاد ہی تھا نا ہر ایک نے کوشش کی ہر ایک نے اپنے اعتبار سے پیغمبر کے کلام کا معنی کیا بازوں نے کہا پیغمبر کی مراد یہ تھی بازوں نے کہا پیغمبر کی مراد یہ تھی لیکن حضور نے کسی کو تنبیح نہیں فرمائی معلوم ہوا مشتہد سے اشتہاد کے اندر خطابی ہو جائے تو اس پر کوئی گنا نہیں کیونکہ مقصد تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہی ہوتا ہے صحابہ کے دونوں گروہوں کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہی تھا بھائی چنانچہ سارے مسلمان پہنچ گئے وہاں پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور ان کے قلعے کو گھیر لیا وہ قلعہ بند ہو کر قلعے کے اندر بیٹھ گئے دروازے بند کر لیے اگلے دن پھر مسلمان بھی تیر اندازی کرتے رہے اور پتھر وغیرہ مارتے رہے وہ بھی اوپر سے پتھر برسا رہے ہیں اور تیر اندازی کر رہے ہیں تو ان کا یہ محاصرہ جو ہے تقریباً بیس پچیس دن تک ان کے قلعے کا یہ محاصرہ رکھا مسلمانوں نے انہوں نے شروع میں ایک شخص کو بھیجا جب تنگ آ گئے محاصرے سے ایک شخص کو بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے دو اجازت ہے ان کا وہ شخص آیا اس نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیں جس طرح بنو نظیر قبیلے کو آپ نے ان کا مال و اسباب لے جانے کی اجازت دی تھی ہم بھی یوں کرتے ہیں اسلحہ یہیں چھوڑ جائیں گے مال و اسباب لے جاتے ہیں اور بیوی بچوں کو بھی لے جاتے ہیں تو ہمیں یہاں سے جانے دیں ہم اس علاقے ہی کو چھوڑ جاتے ہیں سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا پھر انہوں نے کہا اچھا چلو مال و اسباب کو ہم نے کیا کرنا ہے مال و اسباب کو بھی یہیں ہم چھوڑ جاتے ہیں صرف بیوی بچوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی انکار کر دیا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا وہ مایوس ہو کر چلا گیا اور اپنے قوم والوں کو جا کر دی کہ اس, اس طرح بات ہوئی پیغمبر سے اور انہوں نے کوئی بات بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے ان کا جو سردار تھا بھائی بنو قریضہ والوں کا کاب ابن اسد بھائی کا ابن اسد اور جیسا میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ ابن اسد کے پاس وہ ہوئی ابن اختب ہوئی ابن اختب بھائی وہ قبیلہ نہیں تھا بن و اس کا سردار جو قریش بنو غطفان اور وغیرہ باقی سارے قبیلوں میں وہ گھومتے پھرے اور جو سب کو تیار کر کے لائے تھے جو سب کو تیار کر کے لائے تھے وہ ان کا سردار ہوئی ابن اختب تھا اور یہ ہوئی ابن اختب جو ہے یہ کاب ابن اسد کے پاس آیا تھا اور میں نے بتلایا تھا کہ دروازہ وغیرہ کھٹکھٹایا تھا اور کاب ابن اسد نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا کہ نہیں بھائی ہمارا ان سے معاہدہ ہے ہم ان سے معاہدہ نہیں توڑ سکتے لیکن بالآخر کسی طرح یہ دروازہ کھلوانے میں کامیاب ہو گیا اور اندر پہنچا اور پھر ان سب کو معاہدہ توڑنے پر بالآخر اس نے تیار کر ہی لیا بھائی تو یہ ہوئی ابن اختب تھا اور اس نے کہا تھا کہ بھائی تم لوگ کسی قسم کی فکر نہ کرو اگر یہ لوگ چلے بھی گئے تو میں تمہارے پاس آ کر رہوں گا میں تمہارے ہر دکھ درد میں تمہارا ساتھ دوں گا تم اس کی فکر نہ کرو چنانچہ جب کفار بھاگ گئے چلے گئے تو خی ابن اختب اپنے وعدے کے مطابق آ گیا اور بن قرضہ کے قلعے میں مقیم ہو گیا ان کے ساتھ کہ میں نے وعدہ کیا تھا میں تمہیں چھوڑ کر کسی صورت میں نہیں جاؤں گا میری زندگی موت تمہارے ساتھ ہے تو یہ کون تھا یہ ابنب اور یہ جو ان کا سردار تھا بنو قریضہ کا اس کا نام قعب ابن اصد تھا چنانچہ جب ان, کو ان کا وہ آدمی مایوس ہو کر چلا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کوئی بھی شرط تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو کا ابن اسد نے سارے قبیلے والوں کو سارے لوگوں کو قلعے کے اندر جمع کیا اور ان کے سامنے تقریر کی اور کہنے لگا کہ اے بنو قرضہ والو میں تمہارے سامنے تین صورتیں رکھتا ہوں ان میں سے جس صورت کو چاہو تم اختیار کر لو پہلی صورت یہ ہے کہ تم سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ یہی ایک صورت یہ صورت ہے جان بچانے کی تم جانتے ہو تم سب جانچی ان کی باتیں سنتا ہے انسان حیران ہوتا ہے تعصب کیسی چیز ہے وہ کیسی چیز ہے انسان کو کس طرح ہلاکت میں ڈال دیتی ہے ان کو کہنے لگا تم سب جانتے ہو کہ یہ اللہ کے برحق پیغمبر ہیں تو رات کے اندر ان کی جو جو نشانیاں تم نے پڑھی تھیں اور وہ سب نشانیاں تم نے ان کے اندر دیکھ لی ہیں اور صرف ہم اس وجہ سے ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے کہ ان کے یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں عرب میں سے ہیں صرف اتنی ضد تھی ان کی کہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے پیغمبر کس میں سے آئے ہیں عرب میں سے آئے ہیں بھائی میں نے بتایا تھا کہ حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت حضرت اسماعیل علیہ السلام تو باقی تمام پیغمبر حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے تو کہتے ہیں ہمیں صرف اس تعصب کی وجہ سے ہم ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے انہیں تسلیم نہیں کر رہے تھے کیونکہ یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں حرب میں سے ہیں اور تم نے بڑی ان کی علامتیں دیکھ لیں اور تمہیں فلاں بزرگ نے ان کا کوئی بزرگ گزرا ابن ج... حوا... ابن جو یا حواس نام کا کوئی بزرگ ہوگا ان کا وہ گزرا تھا بہت بڑا کہتے ہیں تمہیں یاد ہے اس نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا کہ اس طرح اللہ کا پیغمبر ایک پیغمبر اس زمین میں آنے والا ہے اس نے نشانیاں بتلائی تھی یہ, یہ نشانیاں ہیں اور یاد رکھو وہ پیغمبر آ جائے تو اس کا ساتھ دینا کسی کے دھوکے میں نہ آ جانا ہر حال میں اور اس پیغمبر سے اگر تمہاری ملاقات ہو تو اس کو میرا سلام بھی کہنا اور کہنا کہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اسے تسلیم کرتا ہوں تو یہ ان کے بڑے بزرگ کہہ کر گزرے تھے بھائی لیکن یہ لوگ پھر عجیب رہا دیکھو کیسی چیز ہے تو تم جانتے ہو یہ پیغمبر بر حق ہے ان پر ایمان لے آؤ لوگ کہنے لگے نہیں نہیں کو ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے تورات کو چھوڑ دیں ہم تورات کے بغیر زندگی گزاریں دوسری شریعت کو مان لیں یہ ہم سے نہیں ہو سکتا تو مایوس ہو گئے تو کہنے لگے اچھا چلو دوسری صورت تمہیں بتاتا ہوں یوں کرو سب اپنے اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دو اپنے اپنے بیوی بچوں کو جب قتل کر دو گے پھر اس کے بعد اب پیچھے کسی کی فکر نہیں ہوگی پھر خوب ڈٹ کر حملہ کرو مسلمانوں پر اگر جیت گئے تو اچھی بات ہے اور اگر ہار بھی گئے مارے بھی گئے تو کم از کم یہ فکر تو نہیں ہوگی کہ ہمارے پیچھے بیوی بچے ہیں مسلمان ان کو غلام اور باندیاں بنا لیں گے انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ان بیچاروں بیوی بی بی بچوں کا کیا قصور ہے ہم انہیں قتل کریں اور پھر بیوی بی بچوں کو مارنے کے بعد زندگی میں کیا لذت باقی رہ جائے گی یہ ماننے سے بھی انکار کر دیا کہنے لگے اچھا پھر یوں کرو پھر تیسری صورت یہ ہے کہ آج ہفتے کی رات ہے اور مسلمانوں کو پتا ہے کہ یہودی ہفتے کی رات اور دن کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں بھائی یاد رکھو شریعت میں رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے بھائی تو جب جمعہ جمعے کا دن گزر گیا جیسے ہی سورج ڈوبا بس یہ ہفتے کی رات شروع ہو گئی تو کہنے لگا یہ ہفتے کی رات ہے اور مسلمانوں کو پتا ہے کہ یہودی ہفتے کے دن کا بڑا احترام کرتے ہیں کسی سورج میں ہفتے کے دن اور رات کے اندر جنگ نہیں کرتے تو شاید مسلمان غفلت میں ہوں اس وقت ابھی چل کر حملہ کر دیتے ہیں سارے تیار ہو جاؤ شاید اس غفلت کا فائدہ ہو جائے اور ہم جیت جائیں جیت جائیں تو وہ لوگ کہنے لگے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ہفتے کے دن کی ہم جنگ کریں یہ بداغ پہلے بھی ہمارے بڑوں میں سے باز نے کی تھی اور جانتے ہو تم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتیں مسخ کر دی تھی ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا تھا ہم کسی طرح ہفتے کے دن جنگ نہیں کر سکتے کوئی صورت نہیں ہے تو کعب ابن نیاست اتنا غصے میں آیا کہ کہنے لگا کہ تم لوگ جب سے پیدا ہوئے ہو کبھی ایک دن کے لیے بھی عقل مند نہیں بنے تم لوگ کوئی صورت مانتے ہی نہیں ہو بھائی اور واقعی دیکھو انسان حیران ہوتا ہے بھائی انسان حیران ہوتا ہے تعص صرف تعصب خالص تعصب تھا ان کے اندر جو ابھی تک اسی طرح یہودیوں کے اندر موجود ہے بھائی سمجھ میں آیا ہر مذہب والے اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں یہودی بہت کم کوئی مسلمان ہوتے ہیں یہ نہیں کہ وہ جانتے نہیں ہیں بس تعصب ہوتا ہے تو چنانچہ تین اور صورتیں ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا ایک اسی طرح ایک دن انہوں نے پھر پیغام بھیجوایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ حضرت ابو البابا کو ہمارے پاس بھیج دیجئے ہم ان سے اپنے اس مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں حضرت ابو اوباب جو ہیں اور ان کے خاندان والوں کے اسلام سے پہلے کے ان قبیلے والوں سے تعلقات وغیرہ تھے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی حضرت ابو البابا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے ان کے پاس تو کہتے ہیں حضرت ابو ابلوبابا رضی اللہ تعالیٰ پہنچے تو سارے ان کے مرد ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے ادھر وہ عورتیں اور بچے جو تھے انہوں نے ان کو دیکھتے ہی رونا شروع کر دیا سارے دھانے مار مار کر رو رہے چیخ چیخ کر رو رہے ہیں حضطلوباب رضی اللہ تعالیٰ کو ان پر ترس آ گیا بھائی ایک تو پہلے سے تعلق بھی تھا پھر عورتیں بچے رو رہے چیخو پکار کر رہے ہیں گیا ان پر تو ان لوگوں نے پوچھا کیا اب بلو بابا آپ کی کیا, کیا مشورہ ہے کیا محمد کے کہنے پر ہم قلعے سے اترائیں قلعہ کھول دیں نیچے اترائیں آئیں ہاں تو ببلو بابا رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا ہاں زبان سے تو ہاں کہہا لیکن ساتھ ہی ہاتھ کے یہ جی گردن کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ ذبا کر دیں گے تم سب کو قتل کریں گے چھوڑیں گے نہیں حضرت ابو لبابا فرماتے ہیں کہ میں نے یہ اشارہ کر تو دیا لیکن اسی لمحے فوراں ہی پھر مجھے خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کیا اللہ سے اور اللہ کے رسول سے میں نے بدہدی کر دی ان کی بات کو ان کے سامنے ظاہر کر دیا اتنے پریشان ہو گئے اتنے غمزدہ ہو گئے کہ وہاں سے نکلے تو حضور صلی اللہ وسلم کے پاس آنے کے بجائے سیدھے مدینہ منورہ تشریف لے آئے مسجد نبوی کے اندر ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو بندوا دیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں فرمائیں گے یا اللہ اس وقت تک میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا مجھے اب اللہ کے رسول ہی آ کر اس جگہ سے کھولیں گے میں خود نہیں کھولوں گا اپنے آپ کو چنانچہ لکھا ہے علما نے, نے کچھ کم لکھا بعض نے بیس پچیس دن تک لکھا کہ یہ بندھے رہے اس ستون کے ساتھ نماز کے وقت اور اسی طرح قزائے حاجت کے لیے ان کی بیٹی یا بیوی آتی اور وہ ان کو کھول دیتی اور پھر وضو کر کے نماز پڑھ لیتے اور یا پھر قزائے حاجت سے فارغ ہو کر آتے پھر اسی طرح ان کو باندھ دیا جاتا تھا یہ خود فرماتے ہیں کہ اتنے دن گزر گئے اتنی تکلیف میں میں پڑ گیا کہ میری سماعت نہیں گویا کام کرنا چھوڑ دیا مجھے کچھ سنا ہی نہیں دیتا تھا پھر سوچیں تو صحیح پچیس دن تک ایک آدمی ستون سے بندھا ہوا ہو اس کا کیا حال ہوگا جب تک کہ اللہ کہتے ہیں توبہ قبول نہیں کریں گے اس وقت تک میں یہیں بندھا رہوں گا کہتے ہیں اس سے پہلے میں نے کچھ دن پہلے میں نے خواب بھی دیکھا تھا کہ خواب میں دیکھا میں کیچڑ کے اندر لت ہوں کیچڑ میں پھنسا ہوں اور اتنی سخت بدبو ہے اس کی چڑکی کہ میرا دماغ پھٹا جا رہا ہے لیکن چھوٹنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی پھر ایک میں نے ایک ندی دیکھی صاف و شفاف پانی کی اور پھر اس میں میں نہایا اور صاف و شفاف ہو گیا کہتے ہیں پھر میں نے یہ خواب حضرت البکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سنایا تھا اور حضرت البکر صدیق خوابوں کی تعبیر کے بہت بڑے ماہر تھے تو ان کو سنایا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے معلوم ہوتا ہے تم پر کوئی غم والی بات آئے گی جو غم میں مبتلا ہوگے پھر اللہ تعالیٰ اس غم کو ختم فرما دیں گے اور آسانی والا معاملہ فرمائیں گے تو کہتے ہیں کہ مجھے اس خواب کی وجہ سے بھی یقین تھا کہ ضرور اللہ میری توبہ قبول فرمائیں گے تو چنانچہ بندھے رہے اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے بیس پچیس دن کے بعد ان کی توبہ قبول کرنے کا اعلان کیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آ کر آزاد کیا تو چنانچہ پھر بھائی یہود بل آخر مجبور ہو گئے 20-25 دن تک بند رہے نہ باہر نکل سکتے نہ کچھ آخر تنگ آ کر انہوں نے پھر تو پھر یہ وہ لوگ نیچے اتر انہوں نے قلعہ کھول دیا ان سب کو پکڑ لیا گیا بھائی تو جب پکڑ لیا تو قبیلہ اوف والے بہی انصار میں میں نے بتایا دو قبیلے تھے بڑے بہی دو اوس اور خزرج آس کے سردار تھے حضرت ابن معاذ اور خزرج کے سردار تھے حضرت سعد ابن عبادہ دونوں کے نام سعد ہیں تو بھول جاتا ہے انسان سعد ابن عبادہ تھے کس کے سردار اور کس کے سردار سعد ابن معاذ تھے تو یاد رکھو ایک جانب زا ہے تو ایک جانب زال ہے معاذ میں کیا آتی ہے معاذ میں زال تو بس اس کے ساتھ زا نی لانی زا کس میں ہے خزرج میں تو سعد ابن معاذ اس کے کس کے سردار تھے اوس کے کیونکہ اوس اس میں زا نہیں ہے اور دوسری طرف صادب نے عبادہ وہ کس کے سردار تھے خزرج کے تو بس اتنا یاد رکھو ایک طرف زال کو رکھنا ہے ایک طرف زا کو رکھنا ہے دونوں کو اکٹھا نہیں کرنا یاد رہے گا کہ نہیں وہی سمجھ میں آگئی بات تو جب ان کو پکڑ لیا گیا بن قورزہ والوں کو کہتے ہیں ان میں بعض روایتوں میں آتا ہے چھ سات سو مرد تھے اور باقی عورتیں بچے تھے بعض میں آتا ہے کہ مردوں کی تعداد آٹھ نو سو تک بعض روایتوں میں آئی ہے باقی عورتیں اور بچے تھے تو عورتیں بچے ملا کر دو ہزار تک تو ان کو جب پکڑ لیا گیا تو قبیلہ اوس والے جو تھے ان کے ساتھ یہ بنو قرضہ والوں کے تعلقات تھے اسلام سے پہلے کے ان کے آپس میں تعلقات تھے تو یہ سارے اوس والے آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارشیں کر رہے ہیں یا رسول اللہ ان کو چھوڑ دیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق تھا اسلام سے پہلے بڑی سفارشیں کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں جب ان کا اصرار حد سے بڑھ گیا سفارشیں حد سے بڑھ, بڑھ گئیں ہر ایک آ کر ان میں سے کہہ رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس سے بہتر بات تم لوگوں کو نہ بتلاؤ انہوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ تو حضوص وسلم فرمانے لگے کہ کیا تم ہی میں سے ایک آدمی کو اس کا فیصلے کا اختیار نہ دے دیا جائے انہوں نے کہا یہ تو اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی فرمایا تو پھر اس کا فیصلہ تعدب نے معاذ کریں گے اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ بنو قرضہ والوں نے خود پرانے تعلقات کی وجہ سے کہا تھا اس شرط پر نیچے اترے تھے کہ ہمارا فیصلہ کون کریں گے معاذ کریں گے بھائی تو انہوں نے اوس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمایا انہوں نے کہا اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی چنانچہ سعد ابن معاذ جیسا میں نے کل ذکر کیا وہ زخمی ہو گئے تھے جنگ کے اندر گئے تھے زیرا چھوٹی تھی تو اس جہاں پر زیرا نہیں تھی اس جگہ پر آ کر کوئی تیر وغیرہ لگا اور خون کی ایک بڑی رگ کاٹ گئی بڑا خون سے نکلا اور بڑے مضبوط جسم والے اور اونچے قد والے معاذ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ مسجد نبوی کے اندر ہی لگوا دیا تھا تاکہ عیادت میں اور خبر وغیرہ معلوم کرنے میں آسانی ہو وہیں تھے زخمی حالت میں علاج ہو رہا تھا اور ایک عورت تھی جو عورت رفیدہ نام کی وہ جو قیدیوں وغیرہ جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ ہوتا تھا وہ ان کی خبر گیری اور تیمارداری کرتی تھی اور خدمت کرتی تھی ثواب کی نیت سے تو وہاں پر وہ حضرفیدہ جو ہیں وہ ان کی خدمت کیا کرتی اور یہ بیمار پڑے ہوئے ہیں شدید زخمی ہیں اب تو اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی بھائی کتنا ہی زخم لگا لگاؤ کیسا ہی کچھ ہو اس کا فورن علاج کر لیتے ہیں کتنی آسانی ہے اس زمانے میں نہ کوئی علاج کی کوئی ایسی صورت نہ کچھ جو زخمی ہوا تو تھوڑا بہت جو علاج وہ جانتے تھے چھوٹی موٹی اپنی استعمال کی چیزوں میں سے اسی کے کوشش کرتے تھے علاج کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا لوگوں کو کہ سعد ابن معاذ کو لے کر آؤ وہ آئے حضرت ابن معاذ کے پاس اور ایک گدا یا خچر تھا اس کو تیار کیا اس یہ زخمی حالت تھے اس کے اوپر ان کو لے کر چلے راستے میں لوگ جو ہیں قبیلہ اوس والے وغیرہ سفارشیں کرتے جا رہے ہیں حضرت صاحب ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو کہ آپ دیکھیے ان کے ساتھ ہمارے پرانے تعلقات ہیں ہمارے تعلق والے لوگ ہیں آپ ان کے بارے میں اچھا فیصلہ کیجئے گا دیکھیے فلاں فلاں کے بارے میں کیسا اچھا فیصلہ کیا تھا اور اس طرح اس طرح بڑی سفارشیں کر رہے ہیں حضرت صاحب ابن معاذ خاموش ہیں کوئی جواب نہیں دے رہے آخر جب بہت زیادہ اصرار بڑھتا چلا گیا لوگوں کا تو فرمانے لگے اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے معاملے میں سعد کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے لوگ اسی وقت سمجھ گئے کہ بس اب بنو قرضہ کی خیر نہیں چنانچہ بعض نے تو جا کر قبیل اوس باقی لوگوں وغیرہ کو بھی بتایا کہ اب ان کے بچنے کی کوئی صورت نہیں حساد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ اسی حالت میں گدے پر سوار کیا ہوا ہے زخمی حالت میں ان کو لے کر حاضر ہوئے وہاں پر ایک عارضی مسجد انہوں نے بنا لی تھی بیس پچیس دن تک محاصرہ چونکہ تھا تو بنو خراجہ کے پاس ایک عارضی سی مسجد بنا لی گئی تھی تو وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جب حساد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی سواری پہنچی تو حضور صلی اللہ صحابہ سے فرمایا قومو سیدکم اپنے سردار کی طرف اٹھو یعنی ان کے استقبال کے لئے کھڑے ہو جاؤ تو صحابہ کھڑے ہو گئے ان کے استقبال کے لئے اور وہ آئے تشریف لے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بن قریضہ کے بارے میں فیصلہ کریں تو حضرت سعید ابن معاذ نے اپنی قوم والوں کی طرف پوچھا کہ کہ بھائی کیا میں جو بھی فیصلہ کروں ان کے بارے میں تم سب اس کو قبول کر لو گے کیا تم اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہوئے یہ بات تسلیم کرتے ہو کہ میں جو بھی فیصلہ کروں اس کو اس طرح نافذ کر دیا جائے گا انہوں نے کہا ہاں ہا کیوں نہیں ہم اس کو ضرور مان لیں گے پھر جب ان کی طرف سے بات ہو گئی تو پھر دوسری طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اس جانب والے جو ہیں کیا ان پر بھی میرا فیصلہ نافذ ہوگا اشارہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لیکن رخ نہیں ان کی طرف بس اشارہ ہلکا سا کیا رخ ادب کی وجہ سے رخ دوسری طرف بھی رکھا کیا ان پر بھی میرا فیصلہ نافذ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں نافذ ہوگا تو حضرت معذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان بنو خراضہ والوں کے بارے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے جتنے بالغ مرد ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے ان کے جو نابالغ اولاد اور عورتیں ہیں ان کو غلام اور باندیاں بنا لیا جائے اور ان کا جتنا مال و اسباب ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ان کے جتنے گھر ہیں وہ انصار و مہاجرین کو دے دیے جائیں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ گھر کے گھروں کے بارے میں کہا کہ وہ صرف مہاجرین کو دے دیے جائیں بھائی مہاجرین کو تو ان کے قوم نے کہا کیوں بھائی ہمارا حصہ نہیں ہے سارے مہاجرین کو کیسے آپ دے رہے ہیں ان کے گھر تو کہا تم لوگوں کے اپنے گھر یہاں موجود ہیں زمینیں ہیں مہاجرین مکے سے آئے ان کے پاس گھر وغیرہ نہیں تو یہ گھر ان کے لیے ہیں تو جب یہ فیصلہ فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساد بن نے وہ فیصلہ کیا ہے جو اللہ نے سات آسمانوں کے اوپر فیصلہ کیا تھا چنانچے ان کے مردوں کو باندھ کر الگ مدینہ منورہ میں لے آئے اور انہیں ایک مکان کے اندر قید کر دیا گیا اور اگلے دن مدینہ منورہ کے بازار کے اندر ایک گڑھا کھودنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ گڑھا ان کے لیے کھودا جانے لگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں پھر جب گڑھا کھود لیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم قتل کے لیے ایک مقرر فرمایا چنانچہ یہودیوں کو پکڑ پکڑ کر گروہ در گروہ تھوڑے تھوڑے آدمی لائے جاتے تھے اور اس گڑے کے اندر ان کی گردنیں اتار دی جاتی تھی بھائی قتل کر دیا جاتا تھا تو اسی طرح سب کو قتل کر دیا گیا بھائی اچھا یہودیوں کو ادھر قتل کیا جا رہا تھا حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ یہ صحابی رسول ہیں اور یہ جو قیدی بنو قریضہ والے پکڑ کر لائے گئے تھے ان میں ایک شخص تھا زبیر ابن باپا جی قبیل قریض کا تھا بڑا بوڑھا شخص تھا تو اسلام سے پہلے کی لڑائیوں کے اندر ایک موقع پر ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ قید ہو گئے پکڑنے والوں میں سے تھے ان کے پاس پہنچے انہوں نے صرف ان کے بال کاٹ کر چھوڑ دیا نہ غلام بنایا نہ ان کو قتل کیا تو یہ بہت بڑا احسان تھا ان کے اوپر زبیر ابن باتا یہ بھی قیدیوں میں سے تھے حضرت ثابت ابن قیس زبیر ابن باطا کے پاس آئے کہ مجھے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے انہوں نے کہا کیوں نہیں پہچانتا میں تمہیں کہا کہ تم نے میرے ساتھ احسان کیا تھا تو میں بھی تمہارے ساتھ احسان کروں گا تو زبیر ابن باطا کہتے ہیں ہاں معزز لوگ بھلائی کا بدلہ بھلائی ہی صدیہ کرتے ہیں چنانچہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے رسول اللہ انہوں نے میرے ساتھ احسان ثابت ابن قیس بھائی اور فرمانے لگے کہ اللہ کے پیغمبر یہ زبیر ابن باتا نے میرے ساتھ زمانہ جاہلیت کے اندر ایک بڑا احسان کیا تھا اور میں چاہتا ہوں ان کے احسان کا بدلہ دے دوں لہٰذا ان کو میرے حوالے کر دیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ بھائی وہ تمہیں ہم تمہیں بخش دیے گئے چنانچہ وہاں سے واپس آئے اور زبیر ابن باتا سے کہا کہ مو تمہاری جان بچ گئی تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا ہے تو زبیر ابن کہنے لگا کہ بوڑھا شخص ہو اور اس کے بیوی بچے بھی نہ ہو تو ایسی زندگی جی کر کیا کرے گا ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ پھر گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا رسول اللہ ان کے بیوی اور بچوں کو بھی مجھے ہبا کر دیجئے حضور نے فرمایا وہ بھی تمہیں ہبا کر دیئے پھر واپس آئے اور اسے کہا کہ تمہارے بیوی بچوں کو بھی حضور نے معاف کر دی اور مجھے ہبا کر دیا اور وہ میں تمہیں دیتا ہوں تمہیں ہبا کرتا ہوں زبیر ابن باتا نے کہا کہ بوڑھا شخص ہو بیوی بچے ہوں لیکن مال و اسباب نہ ہو تو کس طرح زندگی گزارے گا پھر ثابت ابن قیص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے <سلام> رسول اللہ ان کے مال و اسباب بھی مجھے دے دیجیے حضو ص السلن نے فرمایا جب وہ بھی تمہیں بخشتی ہے سوائے اسلحے وغیرہ وہ روک لیا گیا باقی سارا مال ان کو پھر واپس آئے اور کہا کہ حضو ص نے ان کا مال و اسباب بھی مجھے دے دیا ہے اور وہ میں تمہیں دیتا ہوں اب دیکھو بیوی بچے بھی آ گئے اس کی بھی جان بخشی گئی اور مال بھی اس کو سارا اس کے حوالے کر دیا گیا ہے ایک طرف سب کو قتل کیا جا رہا ہے اور اس کی زندگی لیکن آگے سنیا انسان حیران رہتا ہے کہ تعصب انسان سے کیا کچھ کروا دیتا ہے بجائے اس کے اب یہ بھی یہودی تھا اس کو بھی سب کچھ پتا تھا یہ پیغمبر ہے لیکن ایمان نہیں لانے والا بھائی پوچھنے لگا اچھا بھائی وہ جو ایک آدمی تھا وہ جو ایک شخص تھا جو آئینے کی طرح خوبصورت تھا اور پورے قبیلے کا چہرہ اس میں دکھائی دیتا تھا یعنی کہ کا ابن اسد اس کا کیا ہوا صابت ابن رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے ان کو تو قتل کر دیا گیا ہے اچھا وہ ایک اور شخص تھا سردار تھا بھائی شہریوں کا بھی سردار تھا صحرا نشینوں کا بھی سردار تھا جو لڑائی کے موقع پر لوگوں کو سواریوں پر سوار کیا کرتا تھا اور قحت کے موقع میں لوگوں کو کھانے کھلایا کرتا تھا اس کا کیا ہوا یعنی کہ تو ابن اختب کے بارے میں پوچھا تو کہنے تو کہا اس کو بھی قتل کر دیا گیا بھائی کہا اچھا اور بھی ایک چند سرداروں کے بارے میں پوچھا انہوں نے کہا ان سب کو قتل کر دیا گیا کہنے لگا اچھا وہ ہماری مجلسیں لگا کرتی تھیں بڑے لوگ اس میں شریک ہوتے تھے اور ان کا کیا ہوا وہ مجلسوں والے بھی سارے قتل کر دیے گئے تو کہنے لگے پھر تیرے ساتھ جو میں نے بھلائی کی تھی وہ زمانہ جاہلیت کے اسی بھلائی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے جلد سے جلد مجھے بھی قتل کر دے اپنے ساتھیوں تک پہنچا دے ان کے بغیر زندگی گزارنے کا کوئی مزہ نہیں ہے ہاں میرے بعد میرے بیوی بچوں کا خیال رکھنا اصرار کیا بڑا کہ بس اب میں ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہنا چاہتا فوراً میں اپنے ساتھیوں سے ملنا چاہتا ہوں تم مجھے بھی ان تک پہنچا دو چنانچہ اس کو بھی قتل کر دیا گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی یہ بات پہنچی کہ وہ کہہ رہا تھا میں اپنے ساتھیوں سے ملنا چاہتا ہوں فرمانے لگے ہاں جہنم میں اب ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے ملتا رہے گا عورتوں کے اندر کہتے ہیں کسی کو قتل نہیں کیا گیا سوائے ایک عورت بئی بنانا نام تھا اس کا بنانا اس عورت نے جب مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا اس نے اوپر سے چکی کا وہ بڑا گول پتھر جو ہے وہ اوپر سے گرایا تھا اور ایک صحابی تھے خلاد ابن سوید رضی اللہ تعالیٰ نے خلاد, خلاد ابن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وہ پتھر لگا اور وہ اسی وقت وہ شہید ہو گئے تو اس ایک عورت کو اس دن قتل کیا گیا بھائی اس ایک عورت کو اور یہ عورت جو ہے یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ عورت میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی ادھر یہودیوں کی گردنیں اڑائی جا رہی ہیں اور یہ عورت میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور بہت ہی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اتنی ہنس کر اور اتنی خوشی کے ساتھ بیٹھی ہوئی آگے روایت سے اندازہ ہوتا ہے دیکھ کر ابوکتا کو پتا نہیں تھا ابھی کہ اس کو بھی قتل کیا جائے گا تو کہتے ہیں بڑے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی اور بڑی ہی خوش تھی اور باتیں کر رہی تھی کہہ رہی تھی کہ وہ بنو خریزہ والے کے سرداروں کو قتل کیا جا رہا ہے اس وقت اس کو بھی پتا تھا تو پھر کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک اونچی آواز گونجی کہ وہ فلاں عورت کی در ہے اس کا نام لیا گیا کہ فلاں عورت کی در ہے اس نے کہا میں ادھر بیٹھی ہوں اور نکل کر چلی میں نے کہا بھئی تمہارا کیا تعلق ہے اس مسئلے سے تمہیں کیوں بلا رہے ہیں؟ تو کہنے لگی بس میں نے کام کیا ہے اور اس وجہ سے جناچی ان کو لے گئے اور خلاد ابن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بدلے میں ان کو بھی پھر قتل کر دیا گیا بھئی حسائش صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ہمیشہ حیرت کا اظہار کرتی تھی کہ ایک عورت جسے علم بھی ہے اسے ابھی قتل کر دیا جائے گا اور پھر وہ اس طرح ہانس ہانس کے اور اتنی خوشتبڑی کے ساتھ باٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھی اس پر حیرت کا اظہار کیا کرتی تھی تو اس طرح جو ہے اس قصبے کے اندر پھر بغیر لڑائی کے اللہ نے مسلمانوں کو بہت کثرت سے مال ملا بائی سینکڑوں تلواریں نیزے وغیرہ مسلمان بیچارے تو بے سر و سامانی کی حالت میں کچھ ہوتا ہی نہیں تھا تو کہتے ہیں پندرہ سو کے پندرہ سو تلواریں ملیں اسی طرح دو تین ہزار نیزیں اسی طرح زیریں ملیں بہت ساری اور ڈھالیں بہت زیادہ پندرہ سو اور بہت مال و اسباب مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور یہ مال فے تھا بھائی کیا ہے مال فہ مال فہ ایک ہے مال غنیمت مال غنیمت وہ ہے جو لڑائی کے بعد ہاتھ آتا ہے جس میں لڑائی ہوتی ہے اس میں کوئی لڑائی وغیرہ نہیں ہوئی تو ویسے دور دور سے تو تیر اندازی کرتے رہے لیکن جنگ وغیرہ کی نوبت نہیں آئی تو بغیر جنگ کے جو مال ملے اسے مالے فہ کہتے ہیں بھائی تو پھر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر تقسیم کیا قومت وغیرہ نکالا صحابہ میں تقسیم کیا تو اس طرح اس بنو قرضہ والوں کا خاتمہ ہوا سب مرد ان کے قتل کر دیے گئے جو بھی بالغ تھے سب کو قتل کر دیا گیا جو بھی بالغ تھے ادھر حضرت سعید ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جب فیصلہ فرما چکے اور تمام بنو قرضہ والوں کو قتل کر دیا گیا انہوں نے پہلے دعا کیا کی تھی اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک بنو قریضہ کے معاملے میں میری آنکھیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں تو چنانچہ خود فیصلہ فرما دیا اور تمام یہودیوں کو قتل کر دیا گیا تو ادھر ان کا وہ زخم پھر کھل گیا پھر اس میں سے خون جاری ہو گیا رکتا ہی نہیں تھا حتیٰ کہ اسی سے ان کی شہادت ہو گئی شہادت ہو گئی شہادت کے بعد جب ان کا جنازہ جنازہ اٹھا تو جنازہ بڑا ہلکا پھلکا کا تھا یاد رکھو مومن کا جنازہ بڑا وزنی ہوتا ہے ایمان کی وجہ سے بھائی بہت وزن ہوتا ہے اس کا تو جب ان کا جنازہ اٹھا تو بڑا ہلکا پھلکا کا بھائی وزن ہے ہی نہیں کچھ تو منافقین پھر باتیں کرنے لگے کہ یہ دیکھو انہوں نے غلط فیصلہ کیا تھا بنو فرضہ کے ساتھ ان کے تعلق بھی تھے تعلق بھی تھا اور پھر بھی انہوں نے اس طرح کا غلط فیصلہ کیا اس وجہ سے اب ان کا یہ جنازہ ہلکا پھلکا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہیں ان کا جنازہ اس وجہ سے ہلکا ہے کہ آسمان سے اللہ تعالی نے فرشتے بھیجے ہیں جو ان کے جنازے میں شریک ہیں اور وہ جنازے کو اٹھائے ہوئے ہیں اس لیے تمہیں ہلکا لگ رہا ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ صاد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں شرکت کے لیے ستر ہزار فرشتے نازل ہوئے تھے اور حضرت ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال پر عرش الہی لرزنے لگا تھا حادث میں آتا ہے مرادیا یعنی کہ یا تو غم کی وجہ سے لرزنے لگا ان کے انتقال پر یا خوشی کی وجہ سے کہ ان کی رخ استقبال اور خوشی کی وجہ سے کہ ان کی رخ آ رہی ہے تو اس خوشی میں لرزنے لگا گئی تو یہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی تھے بہت بڑے ایک مرتبہ کہتے ہیں مدینہ منورہ نے بہت ایک اعلیٰ قسم کا کپڑا آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے صحابہ اس کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کر رہے ہیں اتنا نرم کپڑا تو ہم نے کبھی آج تک دیکھا ہی نہیں کوئی بہت ہی خاص قسم کا کپڑا, کپڑا ہوگا حضو صحیح فرمایا تم اس کپڑے کی نرمی سے تعجب کر رہے ہو جنت میں سعد کے رومال اس سے زیادہ نرم ہیں تو ان کا یہ قرآن میں اللہ ذکر فرما رہے بھائی یہ تھا پورا تفصیلی واقعہ اب قرآن یہ دیکھیے بھائی زاہر اور اتارا ان لوگوں کو ظاہر جنہوں نے ان کو فار کی مدد کی تھی اتارا ان لوگوں کو بھئی یہ بنو قرضہ والے ان کو اللہ نے ان کے قلوں سے یعنی نیچے اتارا وَأَنزَلَ الَّذِينَ کے معنی مدد کرنے کے ہیں زاہر اتارا ان لوگوں کو مدد کی تھی انہوں نے انہوں نے کن کی مدد کی تھیش مکہ وغیرہ وہ جو لشکر والے آئے تھے ان کی انہوں نے مدد کی تھی ونظلینہ واہرو ہم اور اتارا ان لوگوں کو اتارا یعنی بنو خورزہ والوں کو کس چیز سے اتارا ہاں آگے بھی آ رہا ہے واہرم اور اتارا ان لوگوں کو جنہوں نے مدد کی تھی ان, ان گروہ والوں کی ان کی جنہوں نے مدد کی تھی انہیں اللہ نے اتارا مین اہل کتابی اہل کتاب میں سے اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو اللہ نے اونچے اتارا قلوں سے وہ بنو قریظہ والے اہل کتاب تھے نا یہودی تھے وا انزل الذين ظاهرهم من اهل اور اللہ نے اتارا ان لوگوں کو جنہوں نے مدد کی تھی ان مشرکین کی من اهل الكتابی اہل کتاب میں سے ان کو اتارا کہاں سے اتارا من صياصهم ان کے قلوں سے بنو قرضہ والے مجبور ہو کر اتر آئے بھائی تو ان کے قلوں سے اللہ نے ان کو اتارا سیاسی یہ جمع ہے سی کی بھئی سواد ہیں دونوں جگہ سی سیتن سی جو ہے وہ قلعے کو کہتے ہیں محفوظ مکان کو کہتے ہیں اور اتارا ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی مدد کی تھی اہل کتاب میں سے منسیاسی ان کے قلوں سے مر روبا اور ڈال دیا ان کے دلوں میں روب اور اللہ نے ڈال دیا ان کے دلوں میں قاضہ اور ڈال دیا فی قلو بہ ان اہل کتاب کے دلوں میں رو ان کے دلوں میں روب ڈال دیا فریقا تقتلون و تصرون فریقا فریقا تک ایک گروہ کو تم لوگ اے مسلمانوں تم ایک گروہ کو قتل کر رہے تھے تاثیر فریقا اور قید کر رہے تھے ایک گروہ کو یعنی اے مسلمانوں تم ان میں سے ایک گروہ کو قتل کر رہے تھے یعنی بالغ مردوں کو قتل کر رہے تھے اور عورتوں اور بچوں کو کیا کر رہے تھے قید کر رہے تھے فریقا تقتلون ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے وہ تأثرون فریقن اور ایک گروہ کو تم قید کر رہے تھے وہ اور سکم اور تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا تمہیں وارث بنا دیا یعنی مالک بنا دیا وہ اور سکم اور مالک بنا دیا تمہیں ار ان کی زمینوں کا وہ دیا رہم اور ان کے گھروں کا دیا جما دار کی دیا رہا اور, اور, اور ایسی زمین کا کہ تم نے اس پر قدم نہیں رکھے مالک بنا دیا تمہیں ان کے زمینوں کا بھی ان کے گھروں کا بھی اور ان کے مالوں کا بھی اور مالک بنا دیا تمہیں ایسی زمین کا بھی جس پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھے لم تتعوحا جس پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھے یعنی جسے تم نے روندہ نہیں یعنی قدم نہیں رکھے تو وطیعہ یتعو کے معنی ہوتے ہیں روندنا قدم رکھنا اور ایسی زمین کا بھی تمہیں مالک بنایا کہ تم نے اس پر ابھی قدم نہیں رکھا مراد اس سے خیبر کی زمین ہے جو اس کے دو سال بعد فتح ہوئی اللہ نے ابھی سے ہی خبر دے دی اس کی بعض کہتے ہیں کہ مکہ کی زمین مراد ہے جس کو بعد میں مومنی نے پھر فتح کر لیا بھائی شروع میں تو مسلمان وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے تھے مشکین کے ظلم و تیسریتم سے تنگ آ کر لیکن پھر بعد میں اسی مکہ کو مومنی نے فتح کر لیا اور بعضوں نے کہا کہ اس سے قیامت تک جتنی زمینیں مومنین فتح کریں گے سب اس کے اندر داخل ہیں کہ مالک بنا دیا اللہ نے تم ایسی زمین کا جن پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھے تو تمام وہ زمینیں اس میں آ جو جن پر ابھی تک مومنین نے قدم نہیں رکھے اور فتح نہیں کیا ان کو اور پھر اس کو فتح کر لیں گے تمہیں اس زمین کا بھی مالک بنا دیا ابھی سے اللہ نے خوشخبری دے دی مومنین کو اور وہ ارض لمتا اور مالک بنا دیا ایسی زمین کا لمتا کہ تم نے ابھی اس پر قدم نہیں رکھا و کان اللہ علا کل ان قدیرہ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے چلیے بس بحاد اللہ علم حقیقت الکلام